لڑیں گے ادھر دشمن بھی کام کر رہے ہے جو بیدار ہے وہی جیتے گا جہاد چھوڑا تو اب یہ یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے نے سنا کہ یورپ میں انگلش میں برطانیہ کے اندر یہ مضبوط ہونا فرانس کا انقلاب آ جانا امریکہ کا ایجاد دریافت ہو جانا اور برے صغیر میں ان کا داخلہ ہی اس وقت ہو رہا ہے جب مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی جہاد چھوڑ دیا اور جہاد چھوڑا سولہ سو میں ہندوستان میں آگا سو ستا, ستاون تک بنگال پر قبضہ کر لیا. سترہ سو ستاون کے بعد بنگال پر جب قبضہ ہو گیا تو ساتھ ساتھ دہلی میں بھی سازش دہلی کی جو مرکزی حکومت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی سازشیں وہاں جاری تھی لیکن اللہ رب العزت نے اس ہفتے میں اورنگزیب رحمہ اللہ کو بھیج دیا انہوں نے پھر دوبارہ سے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی قوتیں اڑ گئی تھیں ان کے خلاف جہاد کر کے مکمل ہندوستان کو پھر مضبوط کر لیا لیکن سترہ سو سات میں ان کا انتقال ہو گیا سترہ سو سات میں انتقال کے بعد پھر اور کوئی بعد میں جو آئے ان کے انتہائی ناخلف تھے اور کام سے نہیں کر سکے حکومت کا بات نہیں اٹھا سکے انہوں نے جہاد طرف توجہ ہی نہیں دی سترہ سو ستاون میں بنگال حاصل کر بنگال میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ مولیا حکومت میں پوری خلافت عثمانیہ میں شریعت کون سی قائم تھی قانون کس کا چلتا تھا جو بالا دست تھی اور نافذ تھی وہ کیا تھا دست جو آئین تھا کیا تھا شریعت نافذ تھی جتنے بھی قوانین ہیں شریعت کے نافذ تھے بعد میں سستی بعد میں کوتا ہی وہ الگ چیز تھی لیکن اس کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں بنایا گیا انگریزوں نے جب بنگال پر قبضہ کر لیا تو وہ تو شریف قوانین وہاں پر نافذ تھے اور شریعت میں کیا ہے خام مال باہر نہیں جا سکتے کوئی ایسا خام مال جو دشمن کو عسکریت میں مضبوط کرے تو وہ چیز باہر نہیں جا سکتی بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو فائدہ پہنچا سکے ہمارا نقصان ہو اور اس وقت تک رواجی یہ تھا مسلمانوں کا خام مال کہیں نہیں دیتے تھے بلکہ کوئی بھی ملک ہوگا تو خام مال وہ کہیں اور نہیں دے پا کیونکہ خام مال دے گا تو اپنی صنعت خراب ہو جائے گی دوسرے کی مضبوط ہو جائے گی انگریزوں نے اس قانون کو ختم کیا اور خام مال باہر لے جانے کی اجازت دی قانون بنا دیا تو بنگال کے اندر پیٹسن اور سو کی اپنا کپاس بہت زیادہ ہوتی تھی جب لے کر گئے تو مقامی صنعت جب جانا شروع ہو گیا تو انہوں نے وہاں لگا تو ایک تھا فیکٹریاں لگا دی تو کنزیومر تھا پورا فیکٹریاں لگائی اس کے بعد مارکیٹ ان کو ملنے لگی تو چند سالوں میں وہی مالک واپس ہندوستان آنے لگے ہندوستان یہ صرف بنگال کی فتح نے ان کو اقتصادی طور پر بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے پھر وہی پیسہ انہوں نے ہندوستان میں ہمارے خلاف استعمال کیا مقامی افراد اٹھائے ایسا بات چل رہی تھی مقامی افراد بھی اٹھائے ان کی فوجیں بنائی ان کی پولیس بنائی ان کو دینے لگے اور پھر اس دھیرے دھیرے کرتے کرتے دھیرے دفتر قابض ہو گیا ایک قوت رہ گئی اسی درمیان میں وہ سترہ سو میں میسور میں ٹیکل سلطان شہر رحم اللہ بھی شہید ہو کے بعد پھر علما نے جو اٹھارہ کی ستاون کی کوشش کی انگریز غالی بات گیا اس طرف یہ ہوا اس طرف یورپوں کے قبضے میں آ گیا اور ادھر امریکہ میں مستقل مضبوط ہوتے رہے اسی عرصے میں 1780 سے اور اٹھارہ سو پچاس تک کے دور کو یہ صنعتی انقلاب کا دور کہتے ہیں یورپ کا جو صنعتی انقلاب کا دور ہے وہ سترہ سو اسی سے اٹھارہ سو پچاس تک یہ ہی کہتے ہیں اس سے پہلے نشان جس کو کہتے ہیں وہ پندرویں صدی سے شروع ہوئی اور سور میں آتے آتے ہیں انہوں نے مکمل وہ جیت لیا کلیسا کے خلاف جو جنگ ہے مذہب کے خلاف جو جنگ ہے وحی کے خلاف جو جنگ ہے وہ انہوں نے جیت لی اور انسان کو آزاد کر دیا ہر دنر کی جو بنیاد ہے اس وقت ابلیسی کے ذریعے جہاد کرتی رہی تو دماغ بھی سر تازہ رہے ایجادات کو کرتے رہے بحری بیڑے بڑے مضبوط بناتے رہے اور سلطان فاتح محمد رحم اللہ جو تھے نئی توپ کی شکل انہوں نے بنائی بارود کو جدت مسلمانوں نے دی تو جب انسان لڑائی لڑتا ہے جہاد کرتا ہے تو اس کو پھر ذہن بھی چلتا ہے اس کا ایجادات کرتا ہے تو جہاں جہاد بند ہوا وہیں پر آپس میں لڑنے شروع ہو گئے اور وہ جو علمی ترقی تھی فنی ترقی جو تھی ٹیکنالوجی کی وہی, اس بھی مسلمان رک گئے اور یہودی اس میں پھر آگے آ گئے وہی علوم جو انہوں نے ہم سے پڑھے تھے انوس کے اندر وہی کتابیں جو انوس سے انہیں ملی تھی اسی پر انہوں نے مزید کام جاری رکھا اور ہم نے روک دیا مسلمانوں نے جو مودھ کا شکار ہوئے سارا کام لوگ دیا انہوں نے پھر سائنسی ایجادات خام مال کو ہندوستان سے ملنے لگا لوہا تانبا اور تمام چیزیں یہ انجن خصوصاً کوئلے کی ہندوستان میں ملی اس کو انہوں نے بھاپ کے ذریعے بھاپ بنایا اسٹیم بنائی تو بھاپ کا انجن ایجاد کر لیا اس سے اور زیادہ ترقی ان کی تیز ہو گئی یعنی جو نقل و حمل پہلے مشکل ہوتی تھی بہت دنوں میں ہوتی تھی ابھی آسان ہو گئی ان کے لیے پھر اور جاتی براہ راست بحر احمد کو بحر روم میں ڈال دیتی ہے نقشہ دیکھیں تو پہلے یہ گھوم کے لے کے جاتے تھے یہ دیکھیے یہ سارا بحر عرب ہے یہ ہندوستان ہے پاکستان اور یہ پھر خلیجی ممالک شروع ہوئے جدہ جو راستہ تھا وہ یہ تھا اور افریقہ کے نیچے سے نکلتے ہوئے یوروپ میں جائیں گے انہوں نے یہ کیا انیسویں صدی میں مصر میں انگریزوں نے نکال دیا یہ دیکھیے داخل ہوئے یہاں سے خلیجے عرب ہے یہ بہر احمد اور یہ یہ کیا ہے مصر ہے سر. صحیح یہ یہاں سیدھی نہر خشکی ہے میں کی کی کیا کیا بڑی نہر جہاں بڑے جہاز چل سکے اس سمندر کو اس سے ملا دیا کس سے بہر روم سے بہر متوسط سے اب آپ دیکھیں کتنا مختصر ہو گیا راستہ پہلے کہاں سے جا رہے ہیں گھوم کے آٹھ مہینے لگ رہا اس سفر میں آٹھ مہینے لگتے تھے آسان کر لیا تو وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کو کرنے کا حکم فرمایا تھا اور ایک دو رقمستہ یہ کیوں کہ اللہ نے اس انسانیت کی امامت کے لیے تمہیں بھیجا ہے منتخب کیا ہے کیوں امر انہوںفی وطمہ باقی رکھو مقصد یہ تھا تو دور ہو گئے تو وہی چیزیں دشمنوں کے ہاتھ میں چلی گئیں تو اس دنیا میں سعادت اور قیادت کے اللہ کے اصول ہیں وہ اصول اگر آخر بھی اختیار کرتا ہے تو یہ چیز اس کو مل جاتی ہے کاہلوں کو اور گزدلوں کو یہ چیز نہیں ملی اس کے اللہ نے اصول رکھے ہیں تو اختیار کرے گا تو کافی روکے مکمل اور اپنے آپ اب تو بہت زیادہ مضبوط ہو گئے تھے یہودی پیچھے ہر تہوار سے ہاتھ لیکن اور اس کی تشکیل صدی شروع ہو گئی اب ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا یعنی اٹھارویں صدی میں دو بڑی قوت ان کے سامنے تھی اس درجالی حکومت کے قیام کے لیے جو یہودی خواب دیکھتے تھے سب سے پہلا فلسطین واپس لوٹنا فلسطین میں واپس لوٹنا اسی یہ بعد عقیدہ ہے وہ پھر کر سکتے تھے تو اس کی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلی قوت خلافت و عثمانیہ تھی فلسطین کس کے پاس تھا خلافت کے مادہ تھا تمام عالم اسلام کس کے اس میں تھا خلافت کے اس میں اور خلافت اس کی محافظ تھی اور پہلی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی دوسری رکاوٹ روس کے اندر زار روس تھا بادشاہ تھا وہ تھی سب سے پہلی رکاوٹ یہ تھی خلافت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے کام کرنا تھا لیکن خلافت عثمانیہ کو وہ ہندوستان کے بغیر ختم نہیں کر سکتے تھے جب تک ہندوستان کی حکومت مضبوط تھی ہندوستان کے پاس جو غافیائی اہمیت ہندوستان کی اور مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہے یعنی خلافت کی تمام ریاستوں میں ہندوستان مسلمانوں میں سب سے زیادہ مضبوط تھا مالی اعتبار سے عسکری اعتبار سے اور جغرافیہ کے اعتبار سے بہت اہم جگہ تھا کہ وہاں پر اگر کوئی بھی جنگ وہ چھیڑتے تو یہ کیا ہوتے بہت بڑی مسلمانوں کی قوت تھی پورے پر شریر کیا تھا اکثریت تھی مسلمانوں کی بہت بڑی قوت تھی تو انگریز لڑ نہیں سکتے اور پھر وہیں بغاوت خوب پڑتی تو انہوں نے پہلا کیا کیا کہ ہندوستان کا تو یہ انتظام کر لیا ہندوستان پہ مکمل کنٹرول ان کا سمجھ لے ہو عربوں کو قومیت کے نام پر اٹھایا کہ یہ ترک ہیں تمہارے کو آگے حکومت کرتے ہیں تم تو عرب ہو پھر حدیث یقیناً سنائی ہو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے عربوں کو اٹھایا کر کر کے کر کر کے عربوں کو بغاوت بغا بغا پر اکسا لیا اور ادھر یورپ میں بلخانیہ وغیرہ ہیں سربیا وغیرہ یہ ساری خلافت کے ماتے ہیں وہاں پر انہوں نے پہلے بغاوتیں بغا کرائی عیسائیوں کو مضبوط کیا ہر اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کیا جنگے چھڑ کے جنگے بلغان کے نام سے مشہور جنگے انہوں جیت کی وہ گئے ادھر چلا گیا ادھر انیس سو آٹھ سے شروع کی تحریک عربوں میں انیس سو چودہ میں سعودی عرب میں اردو اس طرح کرتے کرتے یہ سارے خلافت سے نکل گئے جب اب آخری بار حال آ پہنچا کہ اب دنیا کو ایک ایسا جھٹکا دے دیں کہ اس کے بعد دنیا ہمارے قدموں میں تو خلافت توڑنا اب ضروری تھی کمزور کر دیا خلافت کو جو رکاوٹیں تھیں جو دفاع تھے خلافت کے وہ ختم کر چکے تھے اب آخری زرد دینے تھی کہ خلافت کو ختم کرنا تھا اس کے بغیر ان کا جو عالمی انگلشی نظام تھا وہ چل نہیں سکتا سیکولرزم نے جمہوریت نافذ کر دی تھی دنیا میں وہ خلافت کو ختم کیے بغیر نہیں چل سکتی تھی اس کے لیے انہوں نے انیس سو چودہ میں پہلی عالمی جنگ چھیڑی تھی تو ظاہرہ نے ایک بہانا بنایا لیکن وہ تو سب جانتے ہیں بہانا ہی تھا کہ آج چی اگر قتل کر دیا گیا تھا بس بھڑکایا آپس میں اور دو بلاگ بنائے مقصد یہ تھا خلافت کو ختم کرنا تو جرمن جاپان اور خلافت و عثمانیہ ایک طرف ہوئے کہ جرمن خود فطرتن یہود مخالف تھا اور جاپان ان کے قریب تھا خلافت ان کے ساتھ ہوئی وہ نہیں تھا خلافت کو اندرونی حالات خلافت کے بہت خراب ہو گئے تھے مصفق کمال پاشا اور اس جیسی تحریکیں اٹھا دی گئی تھیں یا وہ یہودی جو مسلمان بن چکے تھے ظاہرہ اور خلافت میں پرانے وقت میں داخل ہوئے تھے یہودت دونوں کہلاتے تھے وہ بڑے بڑے مرتبہ تب حتیٰ خانقاہوں کے شیخ تک بن گئے تھے اصلاً یہودی تھے لیکن یہودت دونوں کے نام سے دونوں یہودی کے نام سے تاریخ مشہور ہیں بڑے واقعات ان کا جیو جی ملتے ہیں تو خانقاہوں کے شروع تک اور مفتیوں تک بڑے بڑے بڑے مفتی کے عہدوں تک وہ پہنچ چکے تھے ظاہراً کیا تھے مسلمان تھے اسے سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ دادا کو بھی ہم جانتے ہیں تو دادا پہلی نسلیں ہمال لائی تھی لیکن یہودی ہی تھے ان کو معلوم تھا حتیٰ کہ تو نہیں جو بڑے سب سے بڑے شیخ تھے ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو نائب بنا وہ یہودی تھا اور اسی نے مذہبی سپورٹ مصطفیٰ کمار کو فراہم کی یعنی اس طرف وہ سیاسی محنت کر رہا تھا خلافت کے خلاف خلافت کی یہ خرابیاں ہیں یہ خرابیاں اور اس کو اسلامی رنگ کون دے رہا تھا اس طرح کے شیوخ دے رہے تھے کہ خلافت کی ضرورت نہیں ہے خلافت دیکھو یہ نقصان نہیں ہے جیسا آپ رہے ہیں جہاد کی کیا ضرورت ہے جہاد میں یہ نقصان ہے جمہج کو دیکھو یہ فائدہ یہ فائدہ اسلامیہ ہے،, اسلامی ہے اسلامی ہے اسی طرح وہاں شیوخ موجود تھے کہ وہ مستقیل اس کی مستفیٰ کمال کمال پاشا کی سیاسی کوششوں کو کیا کون دے رہے تھے اسلامی رنگ دے رہے تھے اب ظاہر ہے لوگوں کو جب سامنے نقصانات بھی خرابیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں حکومتوں میں فطری باتیں ہو جاتی ہیں خلافت میں بھی کچھ خامیاں رہی ہوں گی وہ جو غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن کسی شخص کا برا ہونا الگ بات ہے اور خلافت ہی کا ختم کر دینا الگ بات جو مخلص علماء ہوں سمجھے نہیں سمجھے بہرحال ایسی غلطیاں شیخ الاسلام نے ایک ایسا فتوا دیا اس کو انہوں نے اس کے خلاف بہت استعمال کیا ادھر اس طرح کے شیوخ اور خان پاؤں حضرات موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کمار پاشاہ کی تحریک کو بہت مضبوط کر دیا ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ ابھی بھی کوئی ایسی بات جو اسلام کے سری خلاف اندر نظر آئے اس کو قبول نہیں کریں گے باوجود دنیا داری بھی بہت ہے کیونکہ مذہب کی محبت انسان کے دل میں اندر بیٹھائی گئی بیٹھ ہوتی بیٹھی ہوتی ہے بچپن تو خلافت جو چار سو سال خلافت رہی تھی اس کے لوگوں نے خلافت کو ٹوٹنا کیسے گوارہ کر لیا سوچنے کی بات ہے یہ دیندار علماء کے بغیر نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کمال پاشا جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا مشرف نے کتنا زور لگایا کیا کچھ کر سکتا اور جو کچھ کیا وہ مذہبی لوگوں نے سپورٹ سے کیا حمایت سے کیا جو کچھ بھی کامیاب ہوا وہ کس وجہ سے کامیاب ہوا کہ اہل علم اس کے ساتھ تو عام لوگ کہہ دیتے بولے غلط ہوتے تو غلامہ اس کے ساتھ ہوتے عام تو آدمی عام ہوتا ہے تو مذہبی لوگوں کے بغیر ایسے کبھی لوگ کامیاب نہیں ہوتے تو خلافت ایک تو خود ترکوں کا مزاج بہت وہ بھی غیرت مند لوگ تھے بہادر لوگ تھے سوچنے کی بات ہے کہ چار سو سال خلافت اور خلافت کو جو ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں ظاہر وہاں تو بحث زندگی کی کہ باقاعدہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہوگی اہمیت اس کی اور خلافت کے بغیر عمت کیسی رہتی ہے کیسے مستفقمال پاشا اکیلا کامیاب ہو جاتا یہ ایسے ہی شروخ کی اور ایسے ہی کو دور یا غیر شوری طور پر اس کو مضبوط کرتے رہے تاریخ دوراتی ہے اپنا آپ کو اور دیکھنے والے چاہیں تو ماضی آئینہ اپنے حال میں دیکھ سکتے ہیں لیکن جو نہ دیکھنا چاہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے ہر عمل ان کے شیخ شخص برحق ہے ان کے قائدی ہی برحق قائد ہیں وہ جہاں لے جائیں وہ کبھی غلطی نہیں کرتے تو خوشیاں والا تصور ہمارا ہو جاتا ہے کہ امام میں معصوم ان کے امام کیا مازم ہے معصوم ہوتے ہیں غلطی کا سدور ناممکن ہے اہل سنت میں بھی ایسا خیال پیدا ہو گیا وہاں بھی شاید یہی رہا انہوں نے دیکھا کہ کتنے بڑے شیخ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو باقی خلافت کی خامیاں ہیں بڑے بڑے اچھے لوگوں نے لے لیے شخصی حکومت یعنی الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ خلافتوں کو کیا کہا یہ شخصی حکومت ہے اور ہم عوامی حکومت لانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ثابت کیا کہ جمہوریت بھی تو عوامی ہوتی ہے اسلام چاہتا ہے مشورہ ہو رائے ہو اور عوام کو آزادی ہو اسلام میں بھی یہی ہے اسلامی آزادی اظہار ہے اسلام قدر اس طرح کے دلائل یعنی ملما کر دی جاتی ہے آج کر دی جاتی ہے جمہوریت کو اسلامی بنا دیا جاتا ہے اس وقت بھی خلا یعنی غلطی خلیفہ کی تھی مسئلہ اور ثابت کیا کیا گیا یعنی خلافت کو مصطفیٰ کمال پاشا منصوبے سے کام کر رہا تھا اس کے آقا اس کے پیچھے موجود تھے جب دیکھ لیا سب تیار ہے معاملہ خلیفوں کو کہا جاؤ خلافت ٹوٹ گئی مخلس ہوں گے تو خلافت بات ہوتی پہلی جنگ سو چودہ میں شروع ہوئی سو اٹھارہ میں ختم ہو گئی شکست ہو گئی مصطفیٰ کمال پاشا کو ہیرو بنا دیا جیسے کارگل میں مشرف کو ہیرو بنایا ڈرامہ تھا حدان کے. اسی طرح مصطفیٰ کمال پاشا کو ہیرو ایسے بنایا کہ گیلی پولی جزیرہ ہے اور اس کے بعد نقشے میں آپ دیکھیں گے گیلی پولی ہے گیلی پولی کے بعد قستیا ہے تو اتحادی جو فوری تھی کافیوں کی فتح کرتے کرتے گیلی پولی تک پہنچ گیا اب گیلی پولی کے فتح ہو جانے کا مطلب یہ کہ جائے, تھا کہ قطب جو اب یہودیوں نے یہ کیا کہ گیلی پولی وہ جیت چکے ہیں اسلامی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے وہ تمام مصطفیٰ کمال پاشا کر رہا تھا لیکن مصطفیٰ کمال پاشا بہت بڑا کام لینا تھا اس لیے اس, اس کو ہیرو بنایا اور گیلی پولی کی جنگ انگریز خود ہی ہار گئی ہاری اس طرح سے کہ پیچھے تو اٹھانا تھا اور آگے انفینٹری تھی اور اگلے مورچے مسلمانوں پہ توڑ چکے تھے یعنی جو مزاحمت تھی وہ ختم کر چکے تھے اچانک نے جا رہا ہو وہاں تنیا کو بچا لینا تو میڈیا ان کے پاس موجود تھا واپس آیا تو بس مصطفیٰ کمال پاشا تھا ایسا اس نے کہا اللہ اکبر من عجبی یا خالد ترک اللہ اللہ اکبر کیسی خصوحات ہیں کہ اے ترکوں کے خالد عربوں کے خالد کی یاد تازہ کر دے کہ پورا ان سے جو ہمارا علاقہ ہے واپس لے لیں امیدیں ہو گئی لوگوں کو بڑی یعنی شاعر بھی بول اٹھی تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی حالانکہ ڈرامہ تھا دوسرا واقعہ اگر آپ نے کتاب میں پڑھا ہو جو ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ پوری چھ ہزار افراد کی پوری ریجیمنٹ غائب ہو گئی ہے. کہاں غائب بھی دی؟ دیکھی گئی گئیں یا بادل دیکھے گئے اس کے بعد پوری ریجیمنٹ کا آج تک پتہ نہیں چلا انگریزوں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مستعفی کمال پاشا کو ہیرو بنا بنایا ہیرو بن گیا جنگ ختم ہو گئی انیس سو اٹھارہ میں لیکن اب دیکھیے یہ حالانکہ شکست ہوئی ہے تمام مقبوضہ جو ہمارے علاقے تھے تمام خلافت کے وہ چھن, چھن گئے بس گیلی پولی بچا اور بچا باقی سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا لیکن وہ پھر بھی گیرو بن گیا مصطفیٰ پاشا جب گیرو بن گیا اس نے تحریک کو اور مضبوط کیا فوج میں مضبوط ہو گیا اپنے افراد سارے اوپر لے آئے اور انیس سو تیئیس میں آ کے خلافت ایسا توڑا کہ خلیفہ نے کہا کہ یہیں رہنے ہمیں نہیں رہنے جو علامت ہے تو مسلمان خلیفہ ابنثانی اچھے تھے یہ وہی تھے جن کے پاس یہودی آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم تمہارے اوپر جتنا فرضہ ہے سارا اتار دیں گے تم فلسطین دے دو فلسطین میں تھوڑی سی جگہ دے دے تو انہوں نے یوں مٹی یوں کی تو کہا کہ اگر تم ساری دنیا بھی مجھے دے دو تو میں عرض مقدس کر اتنا ایک مٹی بھی تمہیں نہ دوں گا پھر وہی یہودی اس کے پاس پیغام لے کر آیا تھا کہ جاؤ تمہاری چھوٹی مصطفہ کمال بادشاہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا تھا وہی یہودی تھا جو پہلے فلسطین ماننے گیا تھا انیس سو میں آ کے خلافت ختم ہو گئی اور اس کے مقابلے میں انہوں نے فوراً ہی اپنی حکومت یعنی ایک عالمی ابلیسی حکومت کی بنیاد ڈالنی چاہیے اور ڈال دی جس کو پہلے لیگ آف نیشنز کہا گیا لیگ آف نیشنز کے نام سے اقوام متحدہ کی جو پہلی شکل ہے وہ لیگ آف نیشنز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور تاخیر چاہتے تھے یا کچھ اور حالات کو تھوڑا ڈالنا تھا اس عرصے میں یہودیوں کے لیے ایک مشکل یورپ میں پیدا ہو گئی جرمن کیونکہ جرمن جاپان اور خلافت ایک ساتھ تھا تو مجبوراً معاہدہ کرایا گیا تھا اور بدماشی کے معاہدہ تھا جرمن کو دبایا گیا تھا جرمنی میں حکومت تبدیل ہوئی اور ہٹلر آ گیا ہٹلر ایک نظریاتی عیسائی جو یہودیوں کا بچپن سے دشمن تھا اور سمجھتا تھا بہت مدبر آ گیا تونڈا کیا گیا ہے وہ بھی اپنے دشمنوں کے بارے میں ایسا ہیڈا کرتے ہیں کہ ادبی کتابوں کا حصہ بنا دیتے ہیں نا انگلش ادب میں بلکہ اردو ادب میں بھی اب لوگ کیا ہے اور بہت صحیح معنی کو سمجھا تھا اس نے اپنی سماج میں اپیتی میں لکھا ہے کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے اس وقت ایسا یہ محسوس ہوتا تھا کہ میری قوم آزاد نہیں یہ کسی کے غلام ہے پھر جب میں برلن پہنچا تو میں نے وہ حد پکڑ لیے اللہ کے دشمن یہودی تھے جو میرے قوم کو غلام بنائے ہوئے ہیں تو میں نے اسی وقت قسم کھا لی کہ اپنی قوم کو اللہ کے دشمنوں سے میں نازاد کراؤں گا ایک نظریاتی آدمی تھا اس نے آتی قوت پکڑی اور بہت مدبر تھا اتنا بہت تیز آدمی تھا تو اتنا تیز تھا کہ دیکھیے کہ برطانیہ پہلی جنگ عظیم ہے برطانیہ امریکہ اور ای سارے ایک طرف تھے یہودیوں کی طرف سے تو پہلی جنگ عظیم تو انہیں ہوئی اس نے ایسے سیاست کی اس کاری کی کہ برطانیہ کو اپنے ساتھ یہ محسوس کیا اور اس نے فورا ہٹایا اور چرچل کو لے آئے جو ان کے خاص یہودی تھی ہٹلر نے آ کر کہا کہ اس معاہدے ہم نہیں مانتے جو ہم سے پستور کی نوکر دستخط کرائے گئے تو پھر دوبارہ جانے کی تیاری شروع کر دی یہودیوں کے لیے بڑا خطرہ ہو گیا جو منصوبہ مرحلہ والو آگے بڑھ رہے تھے عالمی حکومت کی طرف یہ راستے نہ رکاوٹ آ اس کے لیے یہودیوں کے لیے اب انہوں نے پھر ضروری سمجھا کہ اس سے بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نئی جنگ کا کیا یعنی جو لیگ آف نیشنس انہوں نے قائم کی تھی تو آف نیشنز ناکام ہو گئی اس نے ماننے سے انکار کر دیا یہ کے لیے ضروری تھا کہ اب ایک جنگ اور کرائی جائے عالمی نے پھر انیس سو انتالیس میں ہٹلر کو ختم کرنے کے لیے میں عالمی چھیڑ دی بس اللہ تعالیٰ کو دنیا کے حالات ایسے ہی کرنے سے مہدین کہتے ہیں اگر ہٹلر کامیاب ہو جاتا تو شاید یہ دنیا کی صورتحال نہ ہوتی مسلمانوں کی بھی صورتحال نہ ہوتی کچھ جلدی ہی زوال ختم ہو جاتا تو جیت رہا تھا لندن تک اس کے گولے لندن میں اس گرتے تھے لندن بچانا مشکل ہو رہا تھا انگلینڈ کے لیے برطانیہ کے لیے <تصفح> وہ لکھتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف خدا کا خوف آتا ہے برتنہ میں میرے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ میں رات ڈھیر بھرا ہوں لندن کو برطانیہ باقی ایسے نئی نئی چیزیں لاتا تھا بالکل لیکن بات تمام لگتا ہے بادل قروتیں انگلی ہے ان کے ساتھ تھی جو ہر طرح سے رہتا بہت بہت عجیب واقع آپ کے آ جب دیکھا امریکہ نے کہ کام نہیں بن رہا تو انہوں نے مارک جاپان پہ گرا دیا ایک ہیروشیما پر پہ اور دوسرا ناگا سا کیا ظاہر بالکل ایسی چیز تھی جو پوری جاپان کو ختم کر دینے والی آئی دو شہر تباہ ہو جائیں بڑے تو پھر کوئی ملک جنگ کیسے لڑ سکتا ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے جرمن جرمن ہٹلر سے غلطیاں ہوئیں اس نے ایسی جگہوں پہ فوج کو سائبری میں داخل کر دیا روس میں یہ غلطی اس کی دی. یعنی برف تھی برخ ساری فوج ختم ہو گئی بعض کہتے ہیں کہ خطوہات کا تھا چلا گیا تھا اسپین پہ سارا یوروپ سردا کر لیتے لیکن جلد بازی میں وہ مختلف اور لکھتے ہیں تھی تھی بہرحال تقدیر کا لکھا تھا لگتا ہے شکست پھر اس کے بعد یہ سامنے کوئی قوت نہیں تھی انیس سو میں جنگ ختم ہوئی انیس سو میں عالمی اگلی تجالی حکومت کا پہلا محمد اقوام متحدہ کی شکل میں رائش کر دیا جس نے دنیا پر لازم کر دیا کہ سرکاری مذہب سیکولرزم ہو تمام ممالک کا جو پابند ہیں اس بات کے کہ وہ اپنے ملک میں جو عیسائی ہیں یا مسلمان اپنے ملک میں ابلیسی مذہب نا رائش کریں گے انفرادی سیکولرزم نے کیا تھا کہ انفرادی عبادات کی ایک حد تک اجازت تھی گرجے والے گرجے جائیں مندر والے البتہ اجتماعی اجتماعی مذہب جو چلے گا وہ ابلس کا چلے گا اور وہ یہ ہوگا اب اس کو خوبصورت ناروں کی شکل میں لائے سے کون قبول کرتا مقصد کیا تھا کہ خواہشات کا دیا تھا کا دن کیا ہے خواہشات کا دن انسان جانتا ہے کہ انسان کو آزاد کر دو تمام چیزوں سے درندہ بن جاتا ہے بنانا چاہتا ہے اس نے نام یہ لگایا کہ عوام کو یہ حاکمیت کا حق دیا جائے یہ جو اجتماعی معاملات ہیں وہی کے ذریعے ہل نہیں ہونے تجارت ہے عدالت ہے ملکوں کے آپس کے قوموں کے تعلقات ہیں دوستی اور دشمنی ہے جنگوں میں حمایت اور مخالفت ہے کس بنیاد پر ہوگی عوام یہ حق کس کو دے دیے عوام کو دے دیے جائے ریاست کو دے دی جائے. ریاست کو دے دیا جائے. دی جائے تو جو درجہ اللہ تعالیٰ اسلام میں وہ درجہ کس کو دے دیا گیا ریاست کو اور عوام کو دے دیا گیا پہلے اللہ کے لیے لڑنا اور لڑنا ہوتی تھی اب ریاست کے لیے لڑنا اور مرنا سعادت پہلے اللہ کے حکم سے لڑا جاتا تھا کہ اب لڑنا فرض ہے اور اب اب لڑنا فرض نہیں ہے اب اب یہ حکم یہ اختیار کس کو دے دیا گیا ریاست کو دے دیا گیا کہ یہ اعلان جنگ کی مجاز اتھارٹی کیا ہے قوت کیا ہے ریاست اور ریاست کسی کا نام ہے عوام کا کہانی ایسے الفاظ کی ہے ہرکی کے لوگ اسی میں گھوم کر شعرا ان کے خطیب ان کے ہر جگہ ان کے لوگ موجود تھے انہوں نے خوبصورت بنا کر اس کو پیش کیا اس طرح سے جنہوریت کی شکل میں یہ ویسی نظام دنیا کا سرکاری مذہب کرایا اب کسی کو اجازت نہیں تھی عیسائی یہ تو پہلی ختم ہو چکی تھی ہندوازم میں کوئی ایسا اور معاملہ تھا نہیں بودھزم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تھا جو نظام کس کا تھا وہ اسلام کا نظام تھا جو معاشرت سے بحث کرتا تھا جو عدالت سے اور تجارت سے بحث کرتا تھا جو اجتماعی یعنی ایک نظام میں زندگی ہے دستور زندگی ہے کہ پیدائش سے لے کر قبر تک سے بحث کرتا ہے معاملہ اسلام کا تھا تو اس کے لیے ان کے پاس خطبہ موجود تھا ادیب موجود تھے لکھنے والے اور سرکاری مولوی موجود تھے جنہوں نے اس کو تین ثابت کیا پہلے مرحلے میں ان کو رکاوٹ ہوئی لوگوں نے قبول نہیں کیا جب پہلی جمہوریت ڈیموکریسی لبرل ڈیموکریسی جو انہوں نے یورپ میں قائم کی اور کامیاب رہی تھی ہندوستان میں یعنی بر میں لے کر آئے تو محنت کرتے رہے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اس لیے کہ اس کی اصطلاحات اسلام سے متصادم تھی تو پھر انہوں نے ملکہ کو رپورٹ بھیجی کہ یوروپین ڈیموکریسی یعنی لبرل ڈیموکریسی آزاد جمہوریت جو ہے جس کو مغربی جمہوریت کہا جاتا ہے یہ اس خطے کا مزاج قبول نہیں کرتا ان کے لیے ہمیں کچھ تبدیلی کرنی ہوگی کہ ان کا مزاج اس کو مانوس سمجھیں نامانوس نہ سمجھے تو انہوں نے اصطلاحات کو تبدیل کیا اور اسلامی اصطلاحات استعمال کی جمہوریت کے لیے اسلامی اصطلاحات استعمال کی اور اپنے سرکاری مولویوں کے ذریعے یہ دیا کہ جمہوریت اسلام کے منافی نہیں جمہوریت ہے اور سے قبول کرنا شروع کیا تفصیل انشاءاللہ اس کی عقیدے کے بحث میں وہ پہلا مرحلہ ہے جس کے لیے چار سو سال یعنی سولہویں صدی سے یہود نے حالات کا آغاز کیا تھا انیس سو پینتالیس میں ان کی مراد پوری ہوئی اور پہلی تجاری حکومت پر دنیا پر قائم کر دیا اس طرح ہمارے خلاف یہ میدان جیتا ہے کہ اقتصادیات سے آغاز کیا سیاست پر کنٹرول کیا اور اس کی حفاظت کے لیے ایسی کی حکومت بنائی ایجادات کیجادات کی ہماری حکومت کو توڑ دیا اور بننے ہی نہ دیا اور قادیانی جیسے جینٹ اور پھر قادیانیاں بھائی جو سنت میں سے کہلاتے ہیں وہ انہوں نے اس جہاد کے نظریے کو ایسا فرش پھینکا ایسا فرش پھینکا کہ جو قادیانی نے کہا کہ میں نے اتنی کتابیں کتنی کتابیں اس میں بولا کتنی بھر جائیں لائبریریاں جہاد کے بارے میں جہاد کے خلاف اتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں کیا کہا اس نے کہ کتنی لائبریریاں بھر جائیں پتہ نہیں اس نے بولا تو اس کی کوئی کتاب آج تک آپ نے کہیں دیکھی بتا وہ لائبریریاں کہاں بھری اہل سنت کے میں میٹر جو اپنا اہل سنت کہتے ہیں وہ تمام قادیانی خیالات اور نظریات ہمارے لوگوں میں داخل کر دیے اب وہ جہاد کے بارے میں اعتراضات وہ جہاد کے بارے میں شرائط جہاد کے بارے میں پابندیاں ان کی زبان سے نکلتی ہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے نام بھی ہمارے جیسے اور فلی بھی ہمارے جیسے لیکن باتیں کس کی نکلتی ہیں ان کی زبان سے قادیانی وہی اعتراضات جو بھی باتیں وہی شرائط نہ کہیں سے پڑھا لکھی نہ ہی کہیںمہ نے لکھی لیکن آپ شرائط کہاں دیکھیں مسلمانوں کو اتنا یقیناً جیسے نازب اللہ کا حصہ حالانکہ کہیں کسی کتاب میں یہ شرط نے بیان کی ان شرطوں کا یہ مطلب یعنی جہاں جزیات بیان بھی کیونکہ اتنا ہے کہ بولے اس کو نہیں سمجھتے شارح نے ان کی شرح نہیں کی بار مکمل یہ اقتدار تھا ان کا یہ اس کا پہلا یہ سامنے ہے کہ اقتصادی صورت حال یہ ہے کہ مکمل ان کا قبضہ ہے حتیٰ کہ چھوٹی, سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی صنعت ان سے خالی, خالی. سیاست میں ہے کے پوری دنیا کی ڈور ہے تب تک, تک افریقہ کے غریب ممالک لائبریریا تک ہیتی تک امریکہ غریب ممالک امریکہ اور افریقہ کے وہ ان کی مرضی کے بغیر ہی بیٹھتے اور ان کے مفادات ہیں کہیں عسکری مفادات ہیں کہیں اقتصادی مفادات ہیں اس کے لیے حکومتیں بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں جہاں جمہوریت استعمال کرنی ہوتی ہے وہاں جمہوریت استعمال کرتے ہیں جہاں عامریت ان کے لیے فائدے مند ہوتی ہے وہاں آمریت کی شکل میں اپنا دیتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں اس طرح سے وہ دنیا کے حالات کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے اس وقت یہ قوت ہے جو سب کو پناہ اور تحفظ دیے ہوئے جو کسی بھی آنے والے مقابل نظام کو توڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے اور رہتی ہے اور اس کو ظاہر لوگوں نے پھر شعبوں کے اندر تقسیم کیا ہوا اس وقت اقتصادی صورت حال یہ ہے کہ وہ جن کے دادوں نے اس اقتصادی مشن کا آغاز کیا تھا کی کی سرمایہ دار کا کام یہ تمام ان کے ہاتھ میں ہے اسی طرح تین چار گھرانے ہیں جو آپس میں رشتے دار بھی پانچ گھرانے ہیں یہ پانچ گھرانے پوری دنیا کی اس قرضے میں سب سے بڑی چیز جو سب سے بڑی کام یہاں اخسانی میدان میں ملی ان کو ستر کی دہائی میں ملی کہ پرچیوں میں اور بن گرن کی پرچیوں میں تو کام شروع ہو چکا تھا کرنسی جس کو کہتے ہیں کرپل کہ کرنسی لیکن اس کے پیچھے سونا موجود تھا اگرچہ انفرادی طور پر سونے کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا تھا یعنی عوام کے لیے یہ تھا کہ وہ سونے کا مطالبہ نہیں کرے گا آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے حکومت کو کہ ایک لاکھ روپیہ تو میرا سونا دوست عوام کے لیے پہلے ہی ختم چکے تھے یہ قانون عوام کے پاس کیا ہے سر رنگ برنگی پرچیاں البتہ حکومتوں کی سطح پر یہ تھا کہ حکومتوں کے, کے پیچھے سونے کی قوت ہوتی تھی لیکن ستر کی دہائی مانگ کے انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ اب کوئی ضرورت نہیں یہ وہ بہت بڑے کامیابی تھی کہ سونے کو بالکل ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا سب کچھ کر دیا اب حکومتوں کے پاس بھی کیا ہے پرچیاں جیسے اور اصل اس, اصل اس سمن کس کے پاس ہے یہودیوں کے پاس حد تک امریکہ انیس سو اکیانوے میں امریکی صدر نے اپنے سیکریٹری خزانہ تھا اس سے کہا اس نے چاہا کہ ہم اس ڈالر سے نجات پائیں اور یہودیوں کی گرفت سے آزاد ہے یہ ہی سمجھتے ہیں سارے کتنے غلامی یہودیوں کے امریکی جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مضبوط صدر کون ہوتا ہے طاقتور امریکی صدر حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے کمزور ترین صدر امریکی صدر ہوتا ہے جس کا باتھ روم بھی ان کے کیمروں سے محفوظ نہیں ہوتا اس کا بستر بھی اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی نظروں سے محفوظ نہیں ہوتا سب کچھ دیکھتے ہیں ان کے سب سے دنیا کمزور ترین صدر ہوتا ہے جو ایک دن کا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا اور معلوم ہے ان کو ایسا نہیں ہے ان کو معلوم ہے تو کیا نام میں میں ان کی صدر نے چاہا کہ ہم یہودیوں سے آزاد ہو جائیں پہلے بھی کئی صدور نے ایسی کوشش کی ہے لیکن قتل کر دیے یعنی ابراہیم لنکن نے پہلی کوشش کی جان آف کینیڈا نے کی اس کو مار دیا لنکن کو بدل کر دیا اس نے کینا کتنا ہے تاکہ ہم نہیں کرنسی طوی اجرا کر سکتے ہیں اس نے آخر رپورٹ دی کہ سر ایک تولا بھی نہیں امریکی حکومت کے پاس کتنے تولہ سونا ہے ایک طلا بھی نہیں دوسرے ممالک کا اندازہ ایسا دھوکہ ہے جو ہمیں دیا گیا کو دیا گیا سارا دھوکا پبلیسی حکومت ہی چلتی ہے دنیا کا سنسے میں کیا انیس سو اکیانوے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اور نیا مرحلہ ہے اس پبلیسی نظام کو مضبوط کرنے کا یا کھل کر آنے کا سان یہود ہی اس سے پہلے پیچھے رہتے تھے آگے عیسائیوں کو کیا ہوا کہیں مسلمانوں کو کیا اکیان میں بعد وہ خود ظاہر ہونا شروع یعنی اس سے پہلے تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا کسی کو اگر یہ کہیں کہ روس کے پیچھے یہودی تھے اور وہی یہودی تھے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ روس اور امریکہ کی جنگ دھوکہ تھی سے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی جنگ کے لوگ مانتے ہی نہیں تھے روس کے بارے میں نہیں مانتے تھے کہ روس کا زار کے خلاف جو انقلاب لائے زار کو بھی ہٹانا مقصد تھا زار روس تھا اس کو ہٹانا مقصد تھا تو اس کو ہٹا کر جو یہ کمیون آئے ہیں یہ سارے یہودی لے کر آئے ہیں پیسے سارے یہودی تھے نسل یہودی تو اس سے پہلے یہ ظاہر نہیں ہوتے تھے اس کے بعد یہ ظاہر ہونا شروع ہوئے اور کھل کر انہوں نے کام شروع کیا اور وہ پہلا مراخلا عبور کیا کہ العرب کے اندر یہ آ گیا سو سال کے بعد العرب میں انہوں نے اپنی قوت لے کر آیا یہ بہت بڑی نیتابیابی تھی اس لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ 1991 میں د جیروں سے آزاد آزاد ہوا ہے یا اتنا ہے کہ وہ نقل و حرکت کرتا ہے اور نیچے رابطے میں رہتا ہے یا کم از اس نے ایک مرحلہ طے کیا ہے اس کے بعد آپ پوری دنیا میں صرف عسکری یا سیاسی تبدیلی یعنی روحانی تبدیلیاں بھی دیکھی لیجیے انیس سو بعد دنیا میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے اکیانوے سے اب تک جو تبدیلی ہوئی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوئی ہے دنیا میں ہر سطح یہ آپ ہر چیز میں محسوس کریں اس لیے بعض میں آپ کو خیال ہے خیال ہے ممکن غلط ہو بہرحال انہیں سے کیا مہینہ آتا ہے تجزیہ دوروں میں بھی ہوا اب اس وقت انہوں نے نیو ورلڈ آڈر کے نام سے اسی مذہب کو جو پہلے اگرچہ رائش کر چکے تھے اقوام متحدہ کی شکل میں لیکن باقاعدہ نام دے کر نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اس کو دنیا میں رائش کیا جس کی پابندی پوری دنیا کے ممالک پر لازم تھی اور نیو ورلڈ آرڈر میں مختلف شقیں تھی مختلف اس کے میدان تھے سیاسی بھی تھا اور عسکری بھی تھا اور مذہبی بھی تھا لیکن نام اس کو ایسا دیا تھا کہ زیادہ اقتصادیات سے بحث کرتا تھا اس میں انہوں نے ابھی منصوبہ بنایا کہ اب تک جو تھوڑی بہت صنعت ہم سے آزاد ہے حتیٰ کہ گلی محلے کی دکانیں جو جنرل سٹور آپ کے ہوتے ہیں دکانیں دکانیں ہوتی ہیں کریانے وغیرہ کی اس طرح کی اور بھی قوتیں ابھی صنعتی مقامی طور پر صنعتیں ہم سے آزاد ہیں اب ان تمام صنعتوں کو مکمل اپنے کنٹرول میں لینا اور کسی بھی کو اپنے اپنے سے باہر نہیں اپنے سے باہر نہیں بلکہ ان کو ختم کر کے اپنا ہی اب خود لگانا حتیٰ کہ یعنی مقامی مصنوعات ہوں کھلونے ہوں کافیاں ہوں چاکلیٹ بسکٹ تک اس طرح تک یعنی ایک پیسے سے لے کر اور لاکھوں روپے تک کی جو بھی چیز ہے اب وہ انہی کی مصنوع ہونی چاہیے کسی اور کی مصنوعات نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان آپ کے سامنے ہیں سمجھنے کے لیے کہ پہلے کتنی چیزیں پاکستان میں بنتی تھیں بہت ساری چیزیں یعنی چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں لے لیں کھلونے بھی مثال کے طور پر کپڑا اور اور بھی تمام تقریباً چیزیں گھریلو مصنوعات یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان میں بنتی تھیں ٹھیک ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی مصنوعات ختم ہو چکی ہیں فیکٹریوں کو تارے لگ چکے ہیں حتیٰ کہ آخری چیز جو ٹیکسٹائل بجی تھی اس کے بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مل والے بھاگ رہے ہیں پاکستان سے بھاگ رہے ہیں یہ ساری وہ پالیسی کا حصہ ہے جو یہ خوشیوں نے انیس سو اکیانوے میں جس اعلان کیا اور اس میں گیٹ معاہدے کے نام سے ایک معاہدہ انہوں نے دنیا پر مسلط کیا زبردستی اس کی پابندی ہر ایک پر لازمی اس میں ایسی ہی شرائط تھی کہ مکمل صنعت کو اپنے ہاتھ میں لینا ویسا بالکل آخری سطح یہ تھی کہ پہلے آپ اپنے گلی محلے کے دکانوں سے سودے لے لیتے تھے اس کے لیے آپ انہوں نے شہروں میں سپر اسکول اسکول میکرو کے نام سے نہیں میٹرو کے نام سے پہلے مرحلے میں انہوں نے ریلیف دی سستا ساتھ سامان فراہم کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو چلانے کے لیے میڈیا ان کے پاس موجود ہے اور لوگ چونکہ میڈیا سے ہی سیکھتے ہیں جیسا ٹی وی پر دیکھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی زندگی طرز زندگی میں ایسی جو ہو جائے وہ جائیں گاڑی میں بیٹھ کے جائیں اور ٹرالی ساتھ ہے اور سپر اسٹور سے چیزیں اٹھا رہے ہیں انسانی مزاج پھر جب میڈیا بھی اس طرف مائن کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں انہوں نے ذہن شادی بھی کی اور سستا بھی فراہم کیا تو عوام تو عوام جو دکاندار تھے والی محلے کے وہ بھی وہاں سے خریدنے لگے بجائے تھوک سے خریدنے کے جانے پہلے خریدتے تھے اب وہاں سے خریدنے لگے اس کے بعد انہوں نے دی جب دیکھا کہ اب کٹ کے ہمارے پابند اب انہوں نے پھر اپنے اصل کام دکھانا شروع کیا اور پہلے آپ دیکھتے تھے کہ کمپنیاں دکاندار کو بہت زیادہ مارجن دیتی تھی جو شرح ہوتی تھی نا فیک بہت زیادہ ہوتی تھی جو کمپنیوں کی مصنوعات ہوتی ہیں اس میں دکاندار کو بہت کم ملتا ہے مثال کے طور پہ 25 روپئے کی ایک چیز آپ خرید رہے ہیں تو وہ دکاندار کو زیادہ سے زیادہ تیئیس روپئے میں دیں گے یا چوبیس میں دیں گے پہلے دکاندار کو بہت کچھ بچتا تھا تو پہلے مرحلے میں انہوں نے دکاندار کو چوز کیے اب کرتے کرتے کرتے کرتے وہ گلی محلے والی بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں سارا کچھ اب ان جاؤں سے آ ہے یہ ہے وہ آخری مرلا کہ جب پوری دنیا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کی محتاج ہو جاتی ہے یہ ہے اقتصادی صورت جو دنیا کا نظام اقتصادیات کا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اسٹاک ایکسٹین تو سمجھنے کے پانی کے بلبلے نہیں ہوا کے بلبلے جو صرف ہواؤں میں ہوتا ہے جتنا آپ سنتے ہیں کہ پاکستان کے دخا اتنے بڑھ گئے اتنے بڑھ گئے تو زر مبادلہ ذخائر یہ ہوتا ہے کہ یہ مشرف کے دور میں اس سے کام لینا تھا تو اس کو اٹھانا بھی تھا تو انہوں نے اپنے پیسے لائے اپنی تو کمی لائے ادیتیں رکھے ہوئے باہر بینکوں میں ان کو کہا کہ آ کے لگاؤ خود پالیسی بناتے ہیں ظاہر ہے ماہرین ہے وہی سے پڑھ کے آتے ہیں جو کمپنیاں ہوتی ہیں یا سیاستدان جتنے بھی سرمایہ دار لوگ ہیں یہ اپنی تو کے ساتھ ایم بی اے کیے ہوئے ماسٹرس کیے ہوئے کے مشیر ہوتے ہیں وہ باہر سے ہی پڑھ کے آتے ہیں تو وہ جو ذہن ان کو دیں گے کہ اب کس چیز میں نفع زیادہ ہے تو وہ منصوبہ وہاں سے پیچھے سے چلتا ہے وہ کہیں گے ہاؤسنگ اسکیم میں اب نفاذ زیادہ ہو اس میں سرمایہ کاری کرو سارے ہاؤسنگ اسکیمیں دیکھ رہے ہیں نا آپ جگہ جگہ پونے کھروڑوں میں بھی ہاؤسنگ اسکیمیں چلا دی ہیں اور لوگوں کا پیسہ ڈبو رہے ہیں خوب. تو منصوبہ پیچھے سے آتا ہے وہی منصوبہ ساز ہے. جہاں چاہیں وہ لگوا دیں پیسہ تو انہیں کا پیسہ واپس لائے ملک میں پیسہ واپس آیا تو باہر زرعی مبادلہ ذخیر بڑھ جائیں گے لیکن یہ زرعی مبادلہ ہوا میں ہوتے ہیں جو سٹاک ایکسٹینڈ کے ذریعے سے لگتے ہیں آپ نے سٹاک ایکسٹینڈ میں پیسے لگائے پیسے دیے اور ان کے پرچی خرید لیے کاغذ خرید لیے اور اچھا کمپنی کا شیئر اتنا بڑھ گیا تو آپ نے بھیج دی سو روپئے آپ کو ایک پرچی پہ مل گئی اس طرح سے یہ نظام چلتا ہے اس نظام کو جو چلاتے ہیں وہی چلاتے پوری دنیا کے اسٹاک ایکسٹینڈ کو چلانے والے ہیں وہ جب چاہے جس دنیا کے اسٹاک ایکسچینج کو یوں دھام سے گرا سکتا ہے صرف ایک ایک منٹ میں یعنی اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں یہ خبر نکلے کہ وہ بھاگ گئے بھاگ جتنی دیر میں یہ جملہ ادا ہو اتنی دیر ہے صرف کسی بھی ملک کو گرانے کے لیے ان کے پاس کہ وہ پیسہ نکال کر چلے گئے چلے گئے کمپنیاں دھڑا, دھڑا, دھڑا جو لاکھوں لاکھوں خریدے تھے وہ سینکڑوں میں سو روپے دو سو میں پرچیاں بکتی تو یوں یوں گر رہی ہوتی افواہوں پہ یہ نظام سارا چلتا ہے جیسے ملیشیا کا حل انیس سو آپ نے دیکھا ملیشیا بڑی ترقی کر رہا تھا کہ جورج تھا ایک پیسے لے بھاگ گیا سونا وونا حقیقت کچھ نہیں ہے اصلی سامان سر اب کچھ نہیں ہے اس پر نظام چلتا ہے اور وہ مکمل ان کے ہاتھ میں ہے کہیں کوئی اگر گڑبڑ کرتا ہے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے پہلی بات تو نظام ان کا ہے یعنی آپ بچے کو دیکھتے ہیں بچہ بچہ کو ہاتھ پیر مارتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر آپ تھوڑا سا ایم اشارہ کر دیتے ہیں کہیں تھوڑا سا تان کر دی بچہ ابھی کے کنٹرول میں رہتا ہے تو جس کا نظام ہوتا ہے اس کے لیے پاس ہزار شرائط ہوتے ہیں کنٹرول کرنے کے تو پہلی بات تو یہی نظام انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ مطلب ڈبلو ٹی او الگ بنا دی گیٹ کے شرائط الگ ہیں جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں ایکسپورٹ کے وہ باہر بڑی خطرناک ہے آئی ایم ایف اس کو اب چلاتا کون ہے اس کے ہاتھ میں یہ حکومت عالمی عالمی ورلڈ بینک کے ہاتھ میں عالمی بینک عالمی بینک اس کا نام ہے یہودیوں کا نام ہے یعنی عالمی بینک جو ہے یہ الفاظ دھوکا لیتے ہیں لیکن عالمی بینک یا آئی ایم ایف کس چیز کا نام ہے یہودیوں کا نام ہے یہودی پیسہ دیتے ہیں اس کے ذریعے سیدھا ہوا آ جاتا ہے پیسہ ممالک کو تقسیم ہو جاتا ہے امداد کی مدد میں یا فرضی کی مد میں تو اس کو اس کو ایم آئی فرنٹ آڈر کر رہا ہے ورلڈ بینک اس کی اتنی شرائط ہے کہ کوئی ملک جتنے بھی ترقی کرنا چاہے اسی حد تک جا سکتا ہے جس حد تک یہ خودی چاہے اور وہ ترقی کس بیس پہ دیتے ہیں وہ ترقی اس بیس پہ دیتے ہیں کہ کوئی ملک ان کے لیے کتنا استعمال ہو رہا اور کس ملک کی اب ان کو کتنی ضرورت ہے اس ملک پہ وہ اس بیس پر اس بنیاد پر اس کو اتنی ترقی دیتے ہیں جیسے مشرف کے دور میں آپ نے دیکھ گاڑیوں کی ہو جائے گی ظاہرات پر اٹھا دیں گے حقیقت کچھ نہیں ہوگا اور بعض قتل ہو جاتا ہے جیسے انڈیا کے مثال انڈیا کی ان کو ضرورت ہے تو انڈیا کو انہوں نے ابتدا طور پر امریکہ بنایا جو امریکہ کو انہوں نے بنایا حوجیوں نے کبھی اب وہی سارا سرمایہ امریکہ سے نکال کر لے آئے اور عربوں کو بھی لیا ساتھ جنہوں نے امریکہ میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی وہ کیسا کہاں لے آئے انڈیا کے اندر اب نے بہت تین ساتھوں جا رہا ہے جو دیا انڈیا کو جھٹکا دیا ہے تو, تو لگتا یہ ہے کہ سیاسی جو مصالحت ہوئی تھی انڈیا نے وہ بات انڈیا خود بڑا استاد ہے وہ وہ وہ بھی اتنی جلدی ہاتھ نہیں پکڑواتے تو جو معاہدہ ہوا تھا افغانستان میں فوج اتارنے کا انڈیا ہچکچا رہا انڈیا کو اپنا تاریخی خوف ہے قرآن کہ ان کو چھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دلّی میں دوبارہ تھا بھاگ آئے تو معاہدہ تو کر لیا ہندوؤں نے لیکن ڈر رہے ہیں اب یہی کہہ رہے ہیں کہ چلو آگے بڑھو ہم نکلنا چاہتے ہیں امریکہ نکلنا چاہتا ہے انڈیا پسند پیش کر رہا ہے تو ابھی جھٹکا دیا ہے اقتصادی انڈیا کو کہ اس کی معیشت بہت نیچا آ گئی یہ اگر کوئی یہاں سے کنٹرول نہیں ہوتا پہلے تو ہم نے کہا کہ یہیں سے کنٹرول کے بہت ذرائع ہیں ان کے پاس اگر آپ کا شوق میں سوالات کر سکتے ہیں تو اس کے بہت ذرائع ہیں ان کے پاس اگر یہاں سے کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ سیاست موجود ہے ہر ملک میں ایسی پارٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو انہیں کی ہوتی ہیں ظاہر کسی بھی ملک کو دو رشتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یہ فلا پارٹی ہے فلا پارٹی یہ عوام کو یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ یہ اچھی پارٹی ہے یہ میڈیا ان کے پاس ہے میڈیا انہی کا ہے اور ہر ملکی میڈیا میں ان کو تنخواہ دار موجود ہے بول کے وہی چلاتے ہیں چینلس آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات دیکھ رہے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں ایسے ہی چلتے ہیں ان کے لیے الگ فنڈ ہوتا ہے ان کے پاس تو جب جس کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں سیاست میں اس پارٹی کو آگے لے آتے ہیں زیادہ پرانا کسی کو نہیں ہونے دیتے اس کے لیے بھی قانون بنائے ہوئے دو بار وزیر اعظم بن سکتا ہے کیونکہ اب وہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہوتا ہے شروع میں تو سمجھ میں پانچ سال میں کیا سمجھ میں آتا ہے کسی کی جہاں انہوں نے پورا جال بچھا رکھا ہو سیاست کا پوری دنیا میں کہ جو امریکہ سے بات نہ مانے اس کو برطانیہ کے ذریعے سے جو برطانیہ سے نہ مارے اس کو پیرس کلب کے ذریعے سے جو پیرس کلب سے بھی نہ مانے تو جاپان تو بھیا پھر نیوڈل پھر جاپان آ جاتے ہیں کہ مان لو یہ ہے اتنی امداد دے آؤ کہ ہاں جاپان نے مان لی اور جاپان سے بھی نہ مانے تو چائنا پھر کسی کا دوست ہوتا ہی ہے تو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہمیشہ کیا مقامی سطح پر ساری پارٹیاں انیکی ہوتی ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یعنی ناراض نہیں ہوئیے گا لیکن اس نظام کو اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ چیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سمجھ میں اور وہ خوش فہمی کہ اس جمہوریت کے ذریعے سے اس نظام کے ذریعے سے کتنا اسلامی خراب آ سکتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں اکٹوپس دیکھا ہے آپٹو سمندر میں جو ہوتا ہے جس کے بہت سارے ہاتھ پیر سے لگ رہے ہوتے ہیں جہاں وہ جکڑے ہوتا ہے جب جگڑ لیتا ہے اپنے شکار کو تو پھر نکل نہیں سکتا ہے تو یہ اس سیاسی نظام کو دنیا کی یوں چلتا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پہلی بات تو ملہ عمر کو آنے ہی نہیں دیں گے لیکن اگر ملہ عمر آ بھی جائیں اس جمہوریت کے ذریعے سے کابل کی حکومت پر یا اسلام آباد میں حکومت پر آپ کیا سمجھتے اسلامی نظام نافذ ہونے دیں گے جس کے لیے باپ دادوں نے ان کے قربانیاں قربانیاں دی ہیں واقعی یعنی نسل قربانیاں زندگی تج کر دیتے ہیں ایشو آرام نہیں دیکھتے رات رات دن دن کام کرنا پڑتا ہے دادا نے شروع کیا اور پودا بھی اس کام کو کرتا رہے گا اسی طرح آرام بھی حرام کر لیتے ہیں ہم لوگ تو جس مقصد کے لیے اور ظاہر ایک نظریاتی مقصد ہے ان کا آگے چل کر ابھی اوباما نے کہا نا شام اور افغانستان ہمارے لیے خطرہ ہے اب آپ سوچیے شام میں تو کچھ شروع بھی نہیں ہوا ابھی تو ہماری پٹائی ہو رہی ہے سال سے لیکن ان کو معلوم ہے کیوں خطرہ ہے بدبختوں بخت تو وہ پیشن پڑھی ہیں تو حادیث میں ہمارے ہاں ہیں ان کے یہاں بھی وہ اسی طرح سے اس دنیا کو چلا رہے ہیں یہودی اسی طرز پہ لے کے چل رہا ہے اس دنیا ہم مانے نہ مانے ہمارے لوگ ان شروع کر دیں پھر نیندہ جال نہیں آئے گا نہیں آئے گا لیکن وہ اسی پالیسی پہ چل رہا ہے پیشن گوئیوں کو تو جس مشن کے لیے نسل انہوں نے قربانیاں دی ہیں نسل در نسل وہ اتنے ایسے ہیں کہ بلا عمر تو تخت دے دیں اور کہیں جی ہاں ہمارا تم ناکام کر دو بالکل چار سو سال چھ سو سال پہلے ہماری خاتمہ بھی لا دو ایسے کیسے ہو پھر بلا عمر آ بھی جائے اس جمہوری نظام میں صحیح آرڈر پاس کر دیا اسلامی شریعت نافذ کر دی جائے عدالتوں میں تھانوں میں کاروبار میں عمل کون کرے گا جب حکومت بدلے گی اور ملا عمر اس الیکشن کے ذریعے سے حکومت میں آ اسلام آباد میں تو فوج کا تبدیل نہیں ہوئی جی پولیس تبدیل ہوئی بیوروکریسی تبدیل ہوئی اس کا تھوڑا سا آپ جاننے میں فوج کیا ہوتی ہے پولیس کیا ہوتی ہے اور بیوروکریسی کیا ہوتی ہے تو ان کے نزدیک کیا چیز اصل ہوتی ہے آخرت اصل ہوتی ہے دنیا اصل ہوتی ہے اور کس کے لیے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ تحقیق کر لیں آپ بتائیے کہ ملا عمر کا جو آرڈر ہے جو حکم نامہ سب سے پہلے باوجد نے اتنی محنت کی پڑھا اس کے بعد اتنا کچھ کمایا شریعت یہ کہتی ہے تو سارا حرام زلی سے کمایا ظاہر وہ سب کو بند کر دیا جائے تو یہ تو ایک رات بغیر شراب اور جینا نہیں رہ سکتے ملا کو کیا کریں گے باتھ روم میں لے جا کے وہیں غلط بس تیرا ہوا دینا اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسان طریقہ نہ بتاتے یہ آسان طریقہ اپنے بتا دیتے لیکن آپ کو سمجھ سکتے ہیں اللہ تو غیب ہے ایسا ہو نہیں سکتا عقلم عقلم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اہل اخبار اور اہل شریعت ہمیشہ الگ الگ رہے ہیں یہ کہنا کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ سو فیصد لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا طبیعت میں لوگوں کی شر نہیں رکھا گیا اور یہ ترپن ممالک جو مسلم ممالک ہیں اپنا آپ کو مسلمان نہیں کہتے سارے, سارے تو پھر اسلام کیوں نافذ نہیں کرتے یہ بھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے کو نافذ کیوں نہیں کرتے یا جو نافذ کا مطالبہ کرتا ہے اس کے کیوں دشمن ہو جاتے ہیں کیوں کہ ان کے پیٹ پہ لگتے ہیں ان کی خواہشات کو آپ پامال کرتے ہیں وہ کیسے آپ کی حکمت صوبات میں دوبارہ کر لیں کہ آپ شرافی پابندی لگاتے ہیں آپ ان کے ذنافی پابندی لگاتے ہیں جو ان کی زندگی ہے رقص و موسیقی آپ اس کو حرام کہتے ہیں ایسا تو یہ تو فوج بنی ہی اس کام کے لیے ہے کہ ان اس خواہش پرستی کا دفاع دکھا کہ دنیا میں جو چاہے جو رحش پہ جائے یا برہمر کے مندر جائے لیکن عوام کی خواہشات میں رکاوٹ کوئی نہیں ڈالے کی خواہشات کو وہی سے آزاد کیا جائے گا وہی کی پابندی جس نے قید کی کی کیا اس پابندی کی؟ اس لیے کہ یہ نظام کس کے لیے بنایا گیا یہ نظام ہی خواہش پرستی کے لیے ہے ہی خواہش پرستی کر دیا تو سیاست اگر کوئی بھی جائے تو پہلی بات تو یہ کہ دو پلرس جو ہیں عسکریت پولیس اور فوج جو نافذ کرتی ہے کسی چیز کو وہ اس کا ساتھ نہیں دے آپ تمام ملکوں میں دیکھ ہیں عمریت ہو یا جمہوریت ہو ہر جگہ اس نظام کو کون چلاتا ہے فوج چلاتی ہے کہیں پردے کے پیچھے ہے کہیں پاکستان میں جیسے ہوتا ہے سامنے ہے مصر میں جیسا رہا یا برما میں ہے اور ان ملکوں میں جہاں پر فوج حکومت کرتی ہے انڈیا میں اصل اسی کو مضبوط کیا گیا لیکن اصل وہاں بھی فوج کی ہے لیکن پردے کے پیچھے رکھتے ہیں اس کو پالیسی فوج ہی کی چلے گی یہ دھوکہ ہے کہ وہاں پر جمہوریت ہے جمہوریت تو ایک طوائف ہے اس سے سارے کرتے ہیں اور جو کچھ جنتی ہے وہ ان کا مذہب اور شریعت ہوتی ہے وہ ان کا آئین ہوتا ہے تو اس کی حفاظت سب سے پہلے یہ کرتی ہے ہر ملک میں مقصد یہ نہیں ہے مقصد کیا ہے وہ نظام جو بنایا گیا ہے جو اور جس کی حفاظت کے لیے اس شعبے کو بنایا گیا ہے تو اگر امین عمر الیکشن کے ذریعے سے جمہوریت کے ذریعے سے وزیر اعظم بن جاتے ہیں صدر بن جاتے ہیں تو یہ اس کو اپنی ہی ڈگر پہ چلائے گی یہ پورا ادارہ اس کی ڈگر پہ نہیں چل سکتا کہ اس کی موت ہے اور جس پر اس نے حلف اٹھایا کہ ریاست کی وفادار ہوگی اسلام کا حلف نہیں اٹھایا اس نے قسم کھائی ہے ادارے میں کہ وہ ریاست کی وفادار ہوگی اور اسی کی متابتی ہوگی فرما بردار ہوگی تو یہ اس کو اس کے خلاف کہتے ہیں تو اب یہ کیا قرار پائے کرار پائے اٹھا کے پھینک دیا جائے, جائے. اگر سیاست ایسی سیاست کھیلی کہ فوج کی مجبوری ہو گئی اور فوج اقدام نہیں کر سکتی ایک اقدام نہیں کر سکتی فوج فوج کی ایسے حالات ہو گئے, مجبوری ہو گئی برداشت کرنا تو یہ ایسا ذریعہ ہے جہاں سے ملتی ہے جب یہ مکمل بند ہو جائے گا تو یہ کہاں سے مزدوری ہے خود کر لیں گے مزدوری کر لیں گے خود کر لیں چلیں مزدوری کر لیں جا کے بازار میں لیکن اپنا پیٹ تو پال سکتے ہیں ریاست کا پیٹ تو نہیں پال سکتے ہیں تو اس کے اخراجات ہیں اور جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس لیے سر دھوکہ ہے جو حولت کے ذریعے سے اسلام لا سکتا ہے وہ انہی کی خدمت کرے گا اسی نظام کی خدمت کرے گا اسی لادنیت اور الیثیت کی, کی خدمت کرے گا اسلام کی خدمت نہیں کر سکتا اس کو اسلامی بنا ضرور سکتا ہے پاشا خلافت کے خلاف کہ مکمل بنایا اس لیے اللہ تعالیٰ تو دیکھیے آسانی پیدا فرمانے والے مسلمانوں پر مسلمان اگر ایسا طریقہ ممکن ہوتا تو اللہ یہی بتاتے لیکن ایک مشقت بڑھا طریقہ اللہ نے بتایا اور کہا وقت ہی یہ بساد جو ہے ساری یہ جو جال ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دو اور پھر سب کچھ تمہارے ہاتھ میں جن چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس سب کو اکھاڑ پھینکو تو یہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور یہ اسی کے ذریعے تم نے پھینکا تھا اس لیے پہلے فرما دی ہے وہ عید یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے دشمنوں نے الٹ کیا ہے اس کا لیکن اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب مغل خاص ہے ترکیب اللہ نے اس امت کے لیے اور طریقہ رکھا اور غیر اللہ اپنے دشمنوں کے لیے اور طریقے رکھے وہ جو چاہیں حل حلال حرام اس کی پرواہ کریں نہ کریں ان کے لیے وہی طریقہ اور اس امت کے لیے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس سے جو بات کرتا ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائب ہے تقسیب کرتا ہے انکار کرتا ہے اس لیے اللہ نے سلام وقاتی کو تو منحقات کہ جو یہ فتنا ہے اس کو ختم کر دو پھر ہر چیز تمہارے پاس آ جائے گی ہر چیز تمہارے پاس آ جائے گی تو فتنے کے ختم بغیر اس کو توڑے بغیر نہیں ہو سکتا غور گولوں کو بات سمجھ میں آ جائے گا لیکن اندھی تکلیف ذہنوں کو معاوف کر دی اور اللہ نے بھی پھر اسی حال میں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم جن جن کو معبود بناتے ہو اللہ نے توفیق بھی پیچھے یہ <سلام> جب تک اس نظام کو نہیں تب تک تو نہیں چل سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اس پر قبضہ مقصد تھا یہ قبضہ کے لیے کافی تھا تو یہ تو خود کفار مقصد پیشکش کر رہے تھے جب کفار نے دیکھا کہ دعوت نہیں اٹھتی تو آخری وقت جو آیا تو اس نے کیا کہا؟ باقاعدہ کہا کہ ہمیں ہمارے اس کی اجازت تم اپنا عمل کرتے رہو اور ہمارے پوتوں کو سرداری چاہیے ہم سرداری دے دیتے ہیں الفاظ ہے نہیں سرداری مل جاتی تو پھر تو نافذ ہو جاتا لیکن اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا کیوں کہ سرداری مل جاتی لیکن قوت کس کے پاس ہوتی کے پاس ہوتی تو جو مقصد تھا وہ نہیں کر پاتے تو پھر ہم اگر صحیح بھی تھے تو پیچھے ہٹنا پڑتا تو وقت کا اور اللہ نے اپنے حبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا قیمتی وقت دے کر بھیجا اس لیے الجھایا ہی نہیں اور انکار کر دیا حتیٰ کہ جگہ چھڑوا دی کہ چھوڑ جاؤ اس شہر کو بس اب یہاں کام نہیں ہوتا تو چھوڑ جاؤ لیکن یہ قوت بناو پہلے اور قوت کی ان سے ٹکرانی چاہیے یہ قوت بنا کر پھر اللہ کہ کس طرح سے آغاز کیا یہاں سے آغاز کیا نی? تیاری یہاں سے کی اور ضرور کا آواز جو کیا وہ یہاں سے کیا مارتے مارتے ان کی ساری قوت بھی توڑتی ہے یہ قوت بھی توڑتی تھی یہ ہے دنیا کی صورت کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صومالیہ میں مجاہدین کامیاب ہوئے مقامی تعبت جو تھے ان کو ختم کیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا امریکہ خود آیا امریکہ کو مار کے بھگایا تو دیکھیے شکست نہیں کھائی کیونکہ نظام کی ڈور سے جانے والی ایک قوت ہے اور اس کے قاری یہ بہت موجود ہے اس میں بھی بہت موجود ہیں اور اس میں بھی بہت موجود ہیں تو پھر کبھی کینیا والوں کو بھیج دیا کبھی یوگانڈا والوں کو بھیج دیا کبھی بیرونڈی والوں کو بھیج دیا کبھی کمبوڈیا والوں کو بھیج دیا کہ اسلامی نظام نہ آ جائے ہمارا نظام ختم نہ ہو جائے صومالیہ سے قالندہ ان کے پاس بہت اور جہاں اکٹھا ہونا پڑتا ہے اکٹھے ہو کے بھی چالیس چالیس اکٹھے ہو کے بھی آ جاتے ہیں ہمارے اس نظام کے خلاف تو نظام کی جو بات کرے گا وہ ناقابل برداشت ہاں اس کے علاوہ سب کچھ اجازت ہے ہمارے اپنے ملک میں آ بڑی بڑی مسجدیں بنا کے دیں گے لندن ہو یا واشنگٹن ہو یا پیرس ہو ساری مسجدیں دیں گے لیکن نظام کی بات کی ہے ایسا نہیں ہو سکتا پھر جنگ جنگ اس وقت دنیا کو کس کس طرح سے گھرا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں کن کن ممالک کے ذریعے سے کہیں دوست بنا کر چائنا کی طرف اور کہیں دشمنوں کو خوف دلا کر کہیں لڑا کر آپس میں کہیں کس نام پر نہیں کسی نام پر یہ صورت حال اس وقت ہے اب آپ بتائیے اس صورت حال میں اگر ہم جہاد نہ کریں کوئی اور طریقہ اختیار کریں اب ہم لے لیتے ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے ماہرین اقتصادی آتی ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو یورپ نے جو ترقی کی ہے وہ اقتصادی ترقی کی ہے پہلے پھر دنیا پر قابض ہوا تو ہمیں بھی اقتصادی ترقی کرنی چاہیے پہلی بات تو یہی ہے کہ ان کی ترکیب اور ہماری ترکیب الگ ہے ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک گندگی والی مکھی ہے دونوں مکھیاں کے ہیں گندگی کی مکھی اپنا پیٹ کہاں بھرتی ہے گندی سے گندی چیز وہی وہ اس کا نظام زندگی ہے لیکن اگر شہد کی مکھی یہ کہنے لگے کہ میں بھی تو مکھی ہوں اور کیوں اتنی محنت کروں کہ پہلے جاؤں چیک کروں اس کا رس صحیح ہے نہیں صحیح ہے پھر اوڑوں پھر چیک اتنی تکلیف کہیں کہیں ملتا ہے گندگی تو ہر جگہ مل جاتی ہے اور جائے جلدی سے آسانی کے لیے بیٹھے اور بیٹھ کر آ جائے کیسا گردن کاٹنا اسی طریقے سے کیوں یہ ترکیب دونوں کی اور گندگی لائے گی تو پورے معاشرے کو خراب کرے گی معاشرہ پورا معاشرہ صفائی پر چلتا ہے پاکی پر چلتا ہے پورے معاشرے کو خراب کر دے گی اس لیے کوئی رعایت نہیں ہے پورا نظام خراب ہو جائے گا نظام کو بچانے کے لیے جس کے بھی رشتہ دار تھا اس کا جو بھی وہہدا ہو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے نظام کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو اس نظام کو بنانے اور اس کو سنوارنے دنیا کے نظام قائد رکھنے کے پیدا فرمائے اس دنیا میں بھیجا افضل امت اس لیے اس کو قرار دیا اس کی ترکیب الگ ہے اس کی ترتیب الگ ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی ترقی کر لیں گے تو اصل جواب تو یہ ہے عقلی جواب یہ ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ملکی سطح پر قوانین بنائے اور وزیراعظم اور صدر نے بیٹھ کر یہ تہیا کر لیا کہ اپنے قوم کو ترقی دینی ہے اپنے ملک کو اقتصادی ترقی دینی ہے <تصفح> فیکٹریاں لگائیں اور ہر ایسی چیز میں سرمایہ کاری شروع کی جو کارآمد ہے فائدہ مند ہیں لیکن ایکسپورٹ اس کو باہر کریں گے ظاہر ہے کسی بھی ملک کی بقا جو فائدہ ہوتا ہے اس کو باہر بھیجنا. اپنی تو اتنی وہ ہوتی نا کھپت کہ اپنی وہ کھپت پوری کر خام مال قانون اس کا کون مناتا ہے وہی وہ بناتے ہیں منع کردہ آپ یا یہ جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں یہ ٹیکس کون لگاتا ہے وہی آئی ایم ایف بینک لگواتے ہیں اور اپنی مرضی سے لگواتے ہیں کہ اس چیز پر اتنا لگنا ہے اس پر اتنا لگنا اپنی مرضی سے تفصیلات یعنی جو قرض انہوں نے آپ کی حکومت کو دیا ہے اصول کس سے کرتے ہیں عوام سے وصول کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے سود جو لگاتے ہیں سود ہے جی, یہ سود اپنی مرضی سے سود لگواتے ہیں کہ جو سود ہمیں آپ دیں گے اس کا اتنا فیصد اس پہ لگا دو جمن پر لگا دو اتنا فیصد تاجروں پہ لگا دو اتنا فیصد اس کپڑے پہ لگا, لگا, لگا, لگا دو یہ اپنی مرضی سے لگواتے ہیں مقصد ہوتا ہے کہ جس چیز میں جو ملک آگے جا رہا ہوتا ہے اس کو نیچے کرنا اس کو دبانا پالیسی ہوتی ہے اوپر پیچھے سے یہ ان کے ہاتھ میں پھر آپ کو امداد کی ضرورت ہے امداد ان کے ہاتھ میں پھر اس کے بعد آپ کو کی ضرورت ہے وہ ہے ہے ہے کر نہیں پائے, پائے یا چلیے کبھی حالات ایسے ہوئے کہ وہ آپ کے لیے مجبور ہوئے اور آپ نے اسی درمیان ترقی کر لی ملیشیا جیسا حل ہو ایک دن میں آپ کو گرا دیں گے تو سرمایہ کاری کی ہے یا نہیں کی ہے اور آ کر کریں گے اور پھر نکال کے لے کے بھاگ جائیں گے تو آپ جتنے بنے تھے اتنے ہی نیچے چلے جائیں گے وہیں کہ وہیں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ ایک طریقہ تو نہیں ہے ان کے پاس تو بیسری طریقے ہیں اور اس میں بھی پھر یہ کرتے ہیں کہ جب دیکھ رہے ہیں کبھی ملک اٹھ رہا ہے اپنے ہی افراد بھیج دیں اپنی ہی سرمایہ کار بھیج دیں اور جہاں کسی اس سے بنے تو سیاست اور اس کے ذریعے سے حکومتوں کو الٹیں گے ان سے پالیسیاں بدلوا دیں گے پہلے حکومت لٹ دیں گے حکومتیں نہیں لڑتی تو یہ تو ہے فوج کو کس لیے پالایا ہے فوج کے ذریعے سے اس حکومت کا تختہ الٹوا دیں گے پھر فوج ان کی پالیسی چلائی فور ہم تمام پالیسی بدل دیں گے تو ہزار طریقے ان کے پاس اور دلائل کے لیے ملیشیا کی مثال موجود ہے جاپان کی مثال دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے بالکل جاپان جس ترقی کا یہ گھنڈورا پیٹتے ہیں وہ جاپان وہ تو نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ جاپان کی ترقی ہے جاپان کی ترقی حقیقت نہیں تھی یہودی یہ کرتے ہیں کہ جب جس ملک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اپنی سرمایہ داروں کو لے جاتے ہیں اور وہاں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں گے ظاہر ہے جب فیکٹریاں لگیں گی تو اس مقامی لوگوں کو اس میں ضرورت ہوگی نوکریاں مقامی لوگوں کو مل جاتی ہیں تو معیاری زندگی کا ذرا بلند ہو جاتا ہے گاڑیاں آ جاتی ہیں زندگی کا معیار اچھا ہو جاتا ہے روڈیں بنائیں گے بڑے بڑے پلازے بنائیں گے خود تو دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ بہت ترقی کر رہا ہے حالانکہ مقامی لوگ کیا ہوتے ہیں وہاں پر مزدور ہوتے ہیں اس سے مقامی لوگ مالک نہیں ہوتے مقامی لوگ کیا ہوتے ہیں وہ سارے یہ مالک تھا ایک میں اس نے کتاب لکھی تھی دی انٹرنیشنل اردو میں بھی اس کا ترجمے عالمی فتنا یہود کے نام سے اس نے اس وقت لکھا تھا کہ یہ یہودی دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک ترقی کر رہا ہے یہ یہ کرتے ہیں کہ کبھی جس ملک کی ضرورت ہوتی ہے اس ملک میں جا کے سرمایہ کاری کرتے ہیں اس ملک کو استعمال کرتے ہیں جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے پیسہ نکال دیا چلے جاتے ہیں اور بند وش ہو جاتے ہیں سارے تو آپ دیکھیے تاریخ میں کہ جرمن لندن اسپین اور جاپان امریکہ اور اب انڈیا چائنا یہودی پیسہ ہے جو وقتاً آج سامنے آ رہا ہے وہی کمپنیاں فرنٹ مین ہوتا ہے پارٹی سے باقی کمپنی کا مالک کون ہے یہودی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر واقعی جاپان کی ترقی تھی تو اب وہ ترقی ختم کیوں ہو گئی کیا ایسا مسئلہ ہوا کہ جاپان سے کمپنیاں بھاگ بھاگ کر چائنہ اور لینڈ کیوں کوئی بھی شہری اپنے ملک سے بلا وجہ تو نہیں جاتا ایک تو ہے حالات خراب ہے اس وجہ سے وہ سرمایہ شہری ہوتا ہے اپنے شہر سے چھوڑ کے کسی دوسرے شہر دوسرے ملک تو جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے پیسے لگانا دوسرے ملک میں آسان نہیں ہے تو بلا وجہ کوئی نہیں جاتا کیا وجہ ہوئی جاپان کی खामो खामो सारी कंपनियां चाइना आ गई आज कल तक जो चीजें जापान बनाता था वो सारी कंपनियां आके चाइना लग गई इसका मतलब यह है कि जापानी मालिक नहीं थे जापानी मजदूर मालिक यहूदी ही थे और वो यहूदी अब चाइना में और इंडिया में ये सारे धोखे हैं जो ये देते हैं इस तरह के नारों से इकत के जरिए से बगैर क़ुत के इकत को कर सकते دنیا میں کوئی بھی قوت کے بغیر اختیس ترقی نہیں کر سکتی ہیں کہاں کہاں استعمال کیا ہے اس قوت میں بھی استعمال کیا ہے اور یہاں سیاست میں بھی استعمال کیا ہے ان کی وہ ساتھ لے کر چلے ہیں جہاں ان کے مفادات پر ضرور آتی تھی تو فوراً وہ قوتوں کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے اپنی عورتیں بیٹھی ہیں انہوں نے داخل کیے جرنلوں کے گھروں میں جہاں کام کریں انہوں نے آواز کیا تو یہ ان کی ان کی حمایت کو آ جاتی ہے فوراً ایسا نہیں ہے کہ صرف اس اقتصادی ترقی سے انہوں نے آواز کیا انہوں نے ان دونوں شعبوں میں بھی کام کیا ہے تو بڑی مطلب آسان سی مثال ہے کہ کوئی بندہ بہت پیسے اکھٹے کر لے اور ڈاکوں سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہ کرے تو اس کا پیسہ بچے نہیں یعنی دنیا میں جی چلتا ہے پوری ترقی کر جانا سیاست ستویں صدی سے غلام ہے یہ گوریوں میں جو برطانیہ جس کا سرکاری مذہب یہ تھا کہ یہ پر لانت کرنا واجب ہے آج وہ ان کا غلام بنا ہوا ہے تو بتائیے برطانیہ کی ترقی وہ جو یہودیوں کو دیکھنا با... گوارا نہیں کرتا تھا ان کا غلام بن گیا بلکہ اصل جو عیسائی ہیں وہ رومن کیتھولکس ہیں اور جو ہے مرتد جیسے قادیہ نہیں ہمارے یہاں لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں پورا ہمارا کون ہے پر پر پروٹیسٹنٹ عوام غلام کی ہے حتیٰ کہ وہ جو گڈ فرائیڈے میں یہودیوں پر یہ قلبے میں لانت کرتے تھے وہ کالیاں دیتے تھے وہ تک انہوں نے ختم کرا دیا یہ جی, ترقی نہیں ہے اس کو ترقی نہیں کیا اسی طرح ایک طبقہ ہے کہ ہیں تعلیم اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے یورپ نے ترقی کی تو ہمیں صنعت اور ٹیکنالوجی تعلیم اور ٹیکنالوجی اختیار کرنی چاہیے ہم بھی ترقی کر جائیں گے سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف تعلیم میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس وقت پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور اگر ایسا صحیح ہے حقیقت ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائے نہیں اچھی تعلیم حاصل کر لے اور پھر ترقی کر جائے تو کیا انہوں نے ان سوراخوں کو ہمارے لیے کھلا رکھا ہے انہوں نے وہی تعلیم دی ہے جو ترقی تک نہیں لے کے جاتی وہ دن سے دور بھی پہ لے کے جاتی ہے علی گڑھ یونیورسٹی کو کتنے سال ہو گئے قائم کیے ہوئے آپ بتائیے کتنے سائنسداں اس نے نکال دیا دن سے دور ضرور کیا ہے بدین بنایا اور انگریزوں کے مزدور پیدا کیے کہ جو کوئی کلرک لگ جاتا ہے کوئی بابو بن جاتا ہے کوئی سیکرٹری بن جاتا ہے لیکن اسی نیران کو چلاتے ہیں. ورنہ تو ہونے ہی تھا کہ دو سدیاں ہو کو علی گڑھ یونیورسٹی کو اور اس کے چیلوں کو اس کی ضرورت اور کالجوں کو تو یہ قوم تو دوبارہ ترقی کر جانی چاہیے تھی اب تک علما تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ ان کا نصاب تعلیم مرتب کریں ان کو کسی چیز کا پابند کر دیں انہیں پابندی لگاتے ہیں تو کوئی وہ بھی قبول نہیں کرتے تو علما بھی رکاوٹ نہیں پڑے ان کے سارا کچھ نظام ان کے ہاتھ میں رہا انہوں نے کتنی ترقی کر لی پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے معلوم یہ ہوا کہ جو تعلیم کے نام پر ان کو دیا گیا ہے وہ دھوکہ ہے تعلیم کے بارے میں ان شاء اللہ عقائدگی بحث میں اس کی تفصیلی بحث آئے گی نہیں بھی آئے تو آپ ذرا یاد رکھیے گا تعلیم پر تعلیمی نظام پر تفصیلی بحث کریں اپنے پاس سوال یہ پھر اس کو خیال رکھیے گا تو ڈاکٹر عبد القدیم کی مثال آپ کے سامنے ہے جیسے کر کر آ کے چلے وہ پڑھ گئے اور انہوں نے وہ کر بھی لیا بنا بھی لیا کیا ہوتا اقتصادی سیاسی اور قوت کے سے کیسے ان کو دبا دیا کہ خود وہی عسکری سربراہ شاہ جو ان کو ذلیل کر رہا تھا وہی عسکری سربراہ جو اس کو زلیل پوری قوم کے سامنے بٹھا کے زلیل کر رہا تھا اس کو چور بنا رہا تھا تو اگر کوئی اکا نکل بھی جائے ادھر سے تو اس کے لیے بہت نظام ہیں کے پاس انشاءاللہ تفصیلی بات اس پہ کریں گے ساری باتیں ایسی ہی ہیں ایک ہی ہے کہ اس نظام کے لیے اس اللہ کے لیے جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھیجا جنہوں نے نظام بنایا उनके लिए इसकी क़वत बनाई जाए और उसी नह पर उसी फिक्र पर बनाई जाए जो अल्लाह चाहते हैं और उसके बाद काम का आगाज़ किया जाए हाँ इन तमाम चीज़ों में यानी ये भी एक शोबा है इसका जाहिर है लेकिन सहल होता है इसके लिए फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी इब्तदान और ये नहीं कहा जाएगा चलो इतना की तशकिल पर हो गई की तश्ल इस पर खेती खेती पर हो गई फरमाया काफरों का माल है ये तो घूम लेंगे इसी को हम छीनेंगे اور اسی سے کھائیں گے اللہ نے یہ رکھا اسی کے ذریعے سے یہ انشاءاللہ شاء اللہ ہاتھ آئے گی اور جب وہ نظام مقابل ہے اس کو ختم کر دیں گے تو یہ تو خود ہی ہمارا نظام ختم ہو جائے گا شریعت کے مطابق اس کے بعد ذمہ داری ہے ریاست کی کہ سنت اور ٹیکنالوجی اور علم اور جتنی ترقی نے دے, دے جو جہاد میں اس قوت کو باقی رکھنے میں اس اسلامی نظام کو باقی رکھنے میں ضروری ہے رس گاہیں بنا یا ٹیکنالوجی کے پہاڑ کھڑے کر دے اس کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی جب تک یہ قرآن سنت کے مطابق نہ ہو اس کا وہی نظریہ یعنی نہ ہو جو قرآن دیتا ہے اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس دنیا کو اس طرح سے جگڑا ہوا ہے اسی لیے کافی عورتوں میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے ترقی سے آپ کی تکلیف نہیں ہوتی ان کو معلوم ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے کہاں تک جائے جب چاہیں گرا دیں گے اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس نظام میں رہتے ہوئے ملا عمر سے بھی انہیں کوئی شکایت نہیں کوئی دشمنی نہیں کہتے ہیں دشمنی ہے وہ طریقۂ کار سے جہاد سے ہے افراد کی اگر جہاد چھوڑ کر جمہوریت میں شامل ہو جائیں تو افراد بھی ان کے اپنے ہوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ملا عمر جتنا بھی خطرناک تھا تو کہاں خطرناک تھا اسلامی اسلامی کی بات میں بیٹھتا ہوں آئیں گے پیغمبری کی بات موت اصل اصل جنگ ہے وہ ہے نظام کی جائے اور ہمارا ختم ہو سکتا ہے وہ ہے خطرہ نہیں ہوتا وہ اجازت دیتے ہیں اس کی کہ ہاں ٹھیک ہے نعرے لگاؤ اسلامی, نظام, اسلامی نظام, نفاز شریعت نفاز شریعت لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہاں رہ کر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے جو خطرہ ہوتا ہے ان کو حالانکہ یہ دل میں موجود ہے پہنچ سکے نیچے دنیا تک لیکن وہ ان کو نہیں ہے. تو معلوم ہی ہوا کیا؟ کہ چیزیں؟ چیزیں سے پہچانی جاتی ہیں اس چیز سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے معلوم یہ ہوا کہ قتال فی کتال اللہ یہ ان کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے یہ ناقابل برداشت ہے کوئی عسکریت بنائے وطن کے لیے بنائے ریاست کے لیے بنائے اور بدماشی کے لیے بنائے چوری اور ڈاکے کے لیے بنائے ان کا موضوع نہیں بلکہ خود ہی اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں ان کو مضبوط بھی کرتے ہیں لیکن اہلائے کرنے اللہ کے لیے کوئی عسکریت اختیار کرے ناقابل ہمارا یہی ہے ان کی اختیار کرنا ہے اور اسلام کی احیا اسلام کی بقا اسی میں اور یہی راستہ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی اللہ تعالی یہی ترتیب رکھی اگر یہ ترتیب صحیح نہ ہوتی تو اللہ وہ بڑے مہربان کیوں مشقت میں ڈالتے بس دین بحتین حکومت پہلے ہی فرما دیتا ہے لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا تمہارے مقابلے میں ایک نظام ہو سبھی انہوں نے محنت کی ہو اور تمہیں اتنی آسانی سے آ کر وہ تمہارے دو نظام کر دیں کہ چلیے جی اب آپ وزیر اعظم بن گئے تو اب آپ کو اختیار ہے آپ اسلامی نظام لے آئیں پھر تو مذاق ہوگی ان کی ماں نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہوتا اور ان کی ماں ان کے روئیں پھر جنہوں نے آپ اپنا نظام لانے دیں گے کیا سمجھ میں آ رہی ہے ہم نے کہا کہ جو احیات خلافت کی تحریک آپ چلانا چاہتے ہیں اٹھا رہے ہیں جو آپ کا نعرہ ہے جو آپ کی قربانی ہے اس کے مقابلے میں سامنے کی حل کیا ہے اس کا بغیر ظاہر آپ نہ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور نہ ہی قوت کا ذریعے سے اتنا کامیاب بھی ہو رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے مار دے دی جائے گی کہ آپ سمجھتے نہیں آپ سمجھیں گے جاپان اچھا جاپان تو چل کوئی مسئلہ نہیں ہے دوست کہیں سے بھی آپ کو مار دیا جائے گا آپ کو کے مشن سے ہٹا دیا جائے گا پھر ایسی جگہ سے آپ کو ضرورت لگا بھی آئے گی جہاں سے آپ کو وقوعی نہیں کر رہے ہوں گے پوری صورت حال کو سمجھنا ضروری ہے یہ صورت حال ہے اور اس کا آغاز انہوں نے پندرویں صدی سولہویں صدی سے کیا کرتے کرتے کرتے کرتے دوسری جنگ زیم کے خاتمے کے بعد دنیا پر ہو گئے قوت ایک ہی ہے اعلی کار ان کے سارے ہیں اصلا بود ہیں جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں امریکہ اور امریکی اعلی کار جو کہ سب سے میں امریکہ ہی ہے تو اس کا براہ راست میں ہے ان کی ہے میں اور لیکن جو منصوبہ ساز اور جو اس جنگ کی کو بھڑکائے ہوئے ہیں امریکہ چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل نکل سکتا ان جنگوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا وہ وہی ہیں کہ یہ ان کو پیسے دیتے ہیں امریکیوں کا اپنا حال وہی ہے جو ہم نے جاپانیوں کا بتایا اس سے بھی برا حال ہے کہ جو پہلے امریکوں کے اپنے گھر بھی تھے اب گھروں سے بھی فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں بینکوں سے قرضے لیے یا قسطوں پہ گاڑی لی اب سودی نام کی تو پیٹ کوئی نہیں بھٹ سکتا گاڑیاں تو لے لی شاپ شاپ میں قسطیں پوری نہ کر سکے تو اب کیا ہے گھر پہ بینکوں میں نے قبضے کر لیے اور فٹ پاتھ پہ پڑے بڑے تو ان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ہم یہودی پیسہ نکال لیں تو فاقے کریں سب کچھ یہودیوں کے ہاتھ میں حتیٰ کے بعد میں لکھا ہے کہ امریکی پوری سرزمین شمالی امریکہ صرف یو ایسے نہیں سیاستہ متحدہ امریکہ نہیں پورا امریکہ بر اعظم امریکہ شمالی پورا یہودیوں کی ذاتی میں لکھی تھی اسی طرح سے یہاں شہر مکمل زادی مل گیا تو جہاں یہ اعلیٰ ہو تو ان کو تو جنگ لڑنی لڑ ہے فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں تنخواہ ملتی ہے پیٹ چلتے ہیں ان سے بنتے ہیں ان کے گھر والوں کو تو وہ تو اس کا ایزن بنیں گے ان کو مارنے کے ساتھ ساتھ یہ ہر جگہ دنیا میں اس نظاموں کو یہی چلاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں کہیں مستقل بھی ٹھہرتے ہیں اور ظاہر ہے اس کو چلانے کے لیے ان کو ہر علاقے میں علاقائی چیزوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے علاقائی ایجنٹ براہ راستے رکھنے پڑتے ہیں جیسا جس خطے کا مزاج ہے اگر کسی علاقے میں ہندو ہندو مزاج ہے تو وہاں ہندو مذہب کے جو سادو ہیں ان کے جو ہندو مذہب کے مذہبی قائدین ہیں ان کو اپنا بنا کے رکھنا یا اپنے افراد ان میں داخل کر دینا اسی طرح کہیں بودھ ہے تو بودھوں میں اس درجے کی لیڈرشپ رکھنا کہ جو ملکی فیصلوں میں اثر انداز ہو سکے رائے عامہ پر اثر انداز ہو سکے عیسائی ہیں تو عیسائیوں میں اپنے رکھنا اس کو تو بلکہ پیرے پہ لڑ اور بڑا جو بدمقابل ہے کون ہے ان کے اسلام تو اسلام سے لوگ ایسے قافل ہو سکتے ہیں ہر شعبے میں اور جہاں تک ہو سکتا ہے انہوں نے افراد داخل کیا کسی کو براہ چلاتے ہیں کسی کو کچھ اور ذرائع سے چلاتے ہیں لیکن آپ حیران نہیں ہو کہ ہمارے حلقوں سے قادیانیوں کی محبت ٹرک ہے یا بوریوں اور شیوں کی محبت ٹرک ہے یا یہودیوں کو پہلے کتاب ثابت کریں حیران نہیں ہونا چاہیے بالکل حیران نہیں ہونا چاہیے اگر تاریخ آپ کے سامنے انسان اسی کی طرف مائنڈ ہوتا ہے جس کی محبت پر اس دل ہوتی تو اس کو باقی رکھنے کے لیے ان کے پاس بہت ذرائع ہیں دشمن اول اس وقت ہمارے جو ہیں عالمیت بعض پہلے یہود ہیں یعنی کبھی امریکہ بول دیا جاتا ہے کہ اس لیے کہ مترادف ہو گیا ہے جو سب سے اول آگے کون منصوبے چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں ان کے عالمی یہ امریکہ ہی سے چلنا ہے یعنی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں وہ امریکی ہوتے ہیں اقتصادی میں دیکھتے ہیں وہ امریکی شہری ہوتا ہے اور عسکریت میں دیکھتے ہیں تو وہ سارا ہاتھ سے چل رہا ہے اس لیے کبھی یہ بھی بول دیا جاتا ہے امریکہ امریکہ لیکن مراد اس سے اصل وہی قوت ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کی اصل پر ضروری دوسری بڑی قوت جو خصوصاً مستقبل کی جنگوں میں امریکہ سے جنگیں کر رہے ہیں اس عالمی جنگ کو جو نئی عالمی جنگ ہوگی یا جس کو وہ آخری جنگیں کہتے ہیں اپنے ان جنگوں میں ایک مکمل مہاجی ایشیا کا انہوں نے بھارت کے سپورٹ کیا ہے یہ معاہدہ ہوا ہے باقاعدہ افرادی کو پیسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا سرمایہ کاری کو دیکھ رہے ہیں انڈیا کو دے رہا ہے سینکڑوں سینکڑوں کی تعداد میں تو وہ بحری رکھتا ہے بکرے پاس ایسی تیاری کہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف چائنا کے لیے یا پاکستان کے لیے یہ تیاری یہ قوت ہے اور مقامی سطح پر پورے عالم اسلام میں جو مسلمانوں کو سامنا ہے یا خلافت جو قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو سامنا ہے وہ ہے ان ممالک کی فوج کہ سیاست داں پورے تمام ممالک میں مہرے ہیں تو جہاں پر وہ دیکھیں گے کہ اب بے نظیر گندوں کارآمد نہیں رہی تو اس, اس کی رشتے داری نہیں ہے یہ بنیادی ان کے ساتھ کوئی ہاتھ کھینچ لیں گے اس سے نواز شریف کو لے آئیں گے اس کو دیکھیں گے کہ ابھی یہ کارانہ نہیں رہا عوامی سے بزن ہونے لگی تو عمران خان کو لے آئیں گے جب سب دنیا داروں کو دیکھیں گے کہ ابھی کام ہو گئے تو پھر وہ اہل علم کو لے آئیں گے اور کہیں گے اب تو استعمال حکومت آ وہ اپنے نظام کو آخر تک بچائیں گے مصر میں آپ دیکھیے اخوان المسلم کو حکومت ملی ہے وہ کس نے دی فوج نے دی اور یہ فوج کون ہے لوگوں کی اگلے ایسی مر گئیں کہ خوش ہوتے ہیں کے آنے کتنے دن تک تو حکومت ہی نہیں تھی یعنی اس کی جو صدارت کے کامیاب تھا اس کو اعلان ہی نہیں کیا باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے اس پالیسی پہ چلو گے تو تمہیں صدر بنائے گا وہ فوج کی پالیسی ہے تو حسن مبارک کس کی پالیسی پہ چلتا تھا فوج کی پالیسی پہ چلتا تھا اب صرف اسی فوج نے حسن مبارک کو ہٹا کے ایسے بندے کو جو دیندار سمجھا جاتا ہے انقلابی سمجھا جاتا ہے اس کو بٹھا دیا تو سب کچھ صحیح ہو گیا کیسا دھوکا ہے؟ تو یہ ہر جگہ ہوگا صومالیہ میں بھی یہی ہوا کہ جب دیکھا کہ آپ کام نہیں بن رہا اور عوام نہیں مان رہے مجاہدین شکست دے رہا ہے ہمیں تو نظام تو بچانا ہے تو پھر وہ سودے بادی کر لیتے ہیں پھر داڑی والوں کو بھی کر لیتے ہیں ٹوپی کو بھی کر لیتے ہیں اور اسلامی نظام جیسے آوازیں اٹھ رہی ہیں نا شیخ رشید نے سنا ہے کل کہا ہے کہ اسلام آباد پر کافروں کی حکومت ہے تو وہاں اللہ اللہ کیسے کسی کی زمانوں پر, پر شاہد بناتا ہے ہم پہ الزام لگاتے ہیں خود ہی گواہیں ہمارے پر اب کہتے ہیں اسلام آباد پر کافروں کی حکومت ہے اور اب اسلامی نظام کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں شیخ رشید جیسے تو یہ ہے وہ پالیسی کی تبدیلی اور پیچھے کون سی قوت ہے وہی قوت ہے حکمرانی کرتی لیکن وہی قوت اصل ہے وہ شکست کھا گئی تو یہ جو اصل سے قوت ہے عالمی یہ اس کی شکست ہوگی کہ اس ملک میں پھر اس کا کوئی نہیں بچے گا اس لیے وہ اس قوت کو اپنی ہر حال میں بچاتی ہے ان میں وہ تبدیلیاں کرتی رہتی ہے اس لیے چہروں کی تبدیلی سے کبھی دھوکا نہ دنیا کا یہی نظام ہے جس کی لائٹ اس کی بھینس ایسے ہی چلتی ہے اس لیے اللہ نے دیا نا قوة واجب قرار دیا. وہ بھی اپنی بدنام نہ ہو دیکھیے مشرف نے سارا کچھ کیا یعنی مشرف زور میں ادارے نے سارا کچھ کیا لیکن ایک ذات پر ڈالا اور ادارے کو بچا لیا سارا کچھ مشرف نے کیا آپ سوچیں مطلب اتنا منظم ادارے تھے کیا کوئی فرد واحد اپنی منمانی کر سکتے ہیں یا کوئی یہ ہوائی اڈے جو تھے کوئی ٹافی تھی نکال کے چپ کے سبریوں کو دے دی مشرف نے اور ماتحتوں کو پتہ نہیں چلا کہ مشرف نے سارا کچھ کر دیا ہے بکواس پورا ایک منظم ادارہ ہے آپ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں منظم ادارہ ہے اور یہ ہے وہ ہے اس میں پورا ایک عمل ہوتا ہے ہوتا ہے کہ پہلے مشاورت ہوگی مشاورت کے بغیر وہ نہیں کر سکتے ایسی پالیسی کوئی غداری ہوگی ریاست سے غداری اور جو ماتحت جرنل ہے وہ کس کے وفادار ہیں ریاست کے وفادار ہیں واحد کو ٹانگ دیں گے ریاست سے تو پورا عمل ہوا ہے بہت مباحثہ ہوتا ہے سارا ادارہ شریک ہے اس کا تفریح مسلم میں سارا ادارہ شریک ہے ایسا نہیں ممبانی کوئی نہیں کر سکتا اپنا لیکن چونکہ نظام کو بچانا ہے اس ادارے کو بچانا ہے تو وہ ایک شخص کے لیے میں ڈال دیتے ہیں میڈیا ان کے پاس ہے ہمارے لوگ بھی واہ کرتے ہیں ہر طرح کے لوگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں سکھ بھی رکھے ہوتے ہیں ہندو بھی رکھے ہوتے ہیں گاڑیوں والے بھی رکھے ہوتے وہ اپنی ریاست کا مریض ہے اس کے لیے وہ سب کچھ بن جاتا ہے کہ اس نے حلف اٹھایا وفاداری کا اس کو بچانا ہے اس کو ہے تو اصل اسلامی تفریحات کو جو مقابلہ ہے وہ اصل اس کو ساتھ نہیں سمجھنا چاہیے مقامی سطح پر اور عالمی سطح پر کس کے ساتھ ہے یہود کے ساتھ یہ ترجیحات اگر ہماری رہیں گے اگلے <سؤال> اس بات میں پھر سمجھنے میں آسانی رہے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے